اب کتاب مکتوبات صدی کے آغاز سے پہلے کتاب کے مختلف دیباچے پیش کیے جا رہے ہیں جو مختلف تبصرہ نگاروں نے پیش کیے ہیں جن سے کتاب کی افادیت اور مصنف کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں دی باچا طبہ ثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد مکتوبات صدی کے طبع ثانی کی سعادت مکتبہ اشرف کو حاصل ہو رہی ہے ادھر کچھ عرصے سے اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا طلب شدت, طلب شدت سے تھی شہدا مکتوبات کا تقاضا تھا اور اپنے دل کی تڑپ بھی کہ یہ کتاب جلد چھپ جاتی تو بڑا کام ہوتا اصلاح و تربیت امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بندگان خداوند وند جل ولاء کے لیے مفید اور مکتبہ والوں کے لیے بھی توشائے آخرت ہو جاتا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دوبارہ شائع کرنے کا عزم کر ہی لیا گیا نشر و اشاعت سے تعلق رکھنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کتاب کا شائع کرنا جو شیر لانے سے کم نہیں یہ کام کوئی فرحت صفت دیوانہ ہی کیا کرتا ہے یا وہ لوگ جو نشر و اشاعت کو ذریعہ معاش بناتے ہیں مکتبہ کے لیے جس کا تعلق فقراء سے ہے سب سے بڑی مہم سرمایہ مہیا کرنا تھی پھر سرے سے کتاب پر نظر ثانی تصحیح پریس کی خامیوں پر نگاہ رکھنا وغیرہ نامسائد حالات کے باوجود مکتبہ شرف خانقاہ معظم سے اس سمت میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں ابھی گزشتہ سال معدن المعانی حضرت مخدوم کا بے نظیر ملفوظ اور ایک اہم رسالہ ارشاد الطالبین و کی دلکش اور دیدہ زیب ہوئی ہے اور اب یہ کتاب زیور تباہ سے دوبارہ مزین ہو کر آپ کے سامنے ہے قابل صد تحسین ہیں وہ فیاض اہل ہمت جن کی قسمت میں سعادت اللہ نے لکھی ہے انہوں نے اس عظیم و شان کام میں مکتبہ کی مالی اعانت کی جزاک اللہ احسن الجزا اور مستحق مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی خدمت کی ان سب کے حق میں میری دعا ہے اللہم تقبل بل مننا إنك أنت السميع العليم الله سبكي خدمتك قبول فرمائي آمين ثم آمين عظمت و افادیت مکتوبات صدی علم و عرفان کا بے بہا خزانہ علوم شریعت و طریقت کا بہر بے کراں رشد و ہدایت تبلیغ دین تعلیم و تربیت اور اصلاح امت کا سرچشمہ ہے علوم ظاہر و باطن میں حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کی بنا پر صحیح معنوں میں آپ کا لقب سلطان المحققین ہے آپ کے مکتوبات ملفوظات تصنیفات میں خاص تاثیر ہے اور یہ مقام حضرت مخدوم کو اس خصوصی فیضان کی وجہ سے ہے جو آپ کی تعلیم روح پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسالطن اس ہوئی اور جس کی بشارت آپ کے شیخ نے دی تھی عظمت و افادیت مکتوبات صدی علم و عرفان کا بیش خزانہ علوم شریعت کا و تریقت کا بہرے بے کراں رشت و ہدایت تبلیغ دین مکتوبات صدی کے فیضان و تاثیر عظمت و افادیت کے متعلق صرف میرا یہ خیال نہیں بلکہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے عہد پاک کے بزرگان دین اور ہر صدی کے اکابرین موجودہ دور کے علماء و فضلہ سب کے سب مطرف ہیں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ سید عبداللہ شتار رحمت اللہ علیہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابو الفضل دربار اکبری کا مشہور مورخ حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مناظر احسن گیلانی وغیرہ ہوں اور دور حاضر کے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا نے تو اپنی تصنیف دعوت و عظیمت حصۂ سوم کے لیے انہیں دو بزرگ حضرت سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیاء اور سلطان المحققین مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یاحیہ منیری رحم, رحم اللہ کو منتخب کیا حرف آغاز میں مولانا ندوی یوں لکھتے ہیں انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ دعوت و عظیمت میں خاص مقام رکھتے ہیں ہندوستان میں جو ساتمی صدی کے بعد سے عالم اسلام کا مرکز اعصاب اور احیاء و تجدید کی تحریکوں کا منبع ہے ان دونوں حضرات نے روحانی اصلاحی تحریک کی قیادت کی اور اپنے زمانہ اور بات کی نسلوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور میرے نزدیک وہ مضامین جو موجودہ نسل کے لیے مفید سبق آموز قابل تقلید عام فہم اور دل نشین تھے انہیں انہی کو میں نے اختیار کیا یعنی ایمان یقین عشق و محبت اور سوز جذبہ اتباع سنت عظیمت علو ہمت ذوق دعوت و تبلیغ اصلاح اعمال و اخلاق اور صحیح علوم و دینی حکم و معارف مکتوبات کے متعلق ان کا خیال ہے آپ کے مکتوبات ایک زندہ جاوید کارنامہ اور علوم و معارف کا بیش بہا خزانہ ہیں شاید کسی نے اپنے قلم اور زور تحریر سے اور خطوط و مکتوبات کے ذریعے اتنا عظیم انقلاب انگیز اور دیرپا وسیع اصلاح و تربیت کا کام نہیں کیا جیسا کہ آپ نے نہ صرف تصوف کے ذخیرے میں بلکہ علوم و معارف نکات و لطائف کے عالمگیر ذخیرے میں مکتوبات کے یہ مجموعہ خاص امتیاز رکھتا ہے اور اپنی تاثیر ادب او انشا کی قوت برجستگی اور زندگی کے لحاظ سے پوری فارسی ادبیات پایا کی ہوں گی ان مکتوبات نے حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اصلاح و تربیت کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور ان خوش قسمت افراد کے علاوہ جن کا نام یہ خدود لکھے گئے تھے صدح اشخاص نے ان سے شیخ کامل اور محقق کے انفاظ اور توجہات کا فائدہ اٹھایا حضرت مخدوم کی وفات کے بعد ہر صدی میں ہزاروں انسانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا خانقاہوں میں اس کا درس دیا گیا شیوخ کبار نے ان کی تشریح و تقریر کی اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان میں ایسی تاثیر و زندگی موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے ابھی لکھا ہے اور ان کے الفاظ تیر و نشتر کی طرح دل کے پار ہو جاتے ہیں باب نہم میں ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تاریخ دعوت و عصیمت اچھی تصنیف ہے لوگ اسے پڑھیں صوفیان کاملین کے کارناموں احیاء تجدید دین میں ان کی خدمات حضرت مخدوم جہاں کی سیرت پاک میں دیکھیں اس وقت میری گفتگو وحدت الوجود وحدت الشہود یا توحید وجودی اور توحید شہودی سے نہیں ہے جس کا تذکرہ اس باب میں مولانا نے کیا کسی عبارت یا شعر کی مثال آئینے کی ہوتی ہے ہر شخص اپنا حال و مقام کے اعتبار سے مفہوم لیتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں نادر تحقیقات اور بلند و لطیف علوم و مضامین کا ایسا ذخیرہ ہے جو حقائق و معارف کی کم کتابوں میں دستیاب ہوتا ہے اس کتاب کے صفحات پر جا بجا ایسے لطیف نقطے اور ایسی تحقق تحققات بکھری ہوئی ہیں جو ذاتی تجربات کا نچوڑ اور سالہ سال کی ریاضتوں اور وہبی علوم کا نتیجہ ہیں اور جن کو پڑھ کر وجد و سرور کی ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے جو کسی بڑے سے بڑے طرب انگیز ادبی مکالے اور وجد آفرین شعر سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی مکتوبات صدی کا ہر مکتوب ایک خاص تاثیر و فیضان کا حامل ہے امت کے لیے اکسیر اعظم ہے جسے طلب صادق ہو وہ اسے اپنے لیے مشلِ راہ بنا لے اور عمل کرے پھر دیکھے اس کے قلب کی ماہیت کس طرح بدل جاتی ہے تانبے سے سونا کھوٹے سے کھرا، خاک سے اکسیر سنگریزے سے جواہر نجس سے طاہر اس کا دل ہو جاتا ہے یا نہیں شرط اعتقاد ہے شیر سخن ز صاحب دین جس ثواب نیست اما خطاست کا خطائے کما برد بختا صاحب مکتوب آفتاب ہیں اگر آفتاب ہماری قسمت سے چھپ گیا ہے تو کیا ہوا آپ کی تصنیف تو ہے میں اسی ماہ تابہ سے نور ایمان کیوں نہ لوں دوسرا شیر از, ب... از بخت بدم در فر... فرد شد خورشید از نور رخت مها به چراغ گیرم حضور پرنور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت او محیط یحبہم و یو ہو یعنی خدا ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں عظمت و رفت او ورفعنا ان ذکرک کا دل پر ورود و ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور آپ کی سنت و شریعت میں فنا ہو جانے اور آپ کی محبت میں فدا ہو جانے کے بغیر ممکن نہیں اتباع سنت مطابعت رسول کریم سلم میں یہ مکتوبات کس طرح ضیا بار ہے کیا اتنا بلیغ جامع پرتاثیر ترغیب تحریص تربیت و تبلیغ دعوت زور خطابت اور بشارت میں کوئی مثال ملتی ہے امت کو بارگاہ رب العالمین سے محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت میں کتنی عظیم نعمتیں مل رہی ہیں حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ آپ کو کیا کچھ دے رہے ہیں سراپا رحمت ہیں کیوں نہ ہو فنا فر رسول میں شیخ فی قومی ہی کن نبی فی امتی ہی آپ کی شان ہے بارگاہ شرف سے جو مجدد شرف نہ ملے کم ہے شیر فیضان محمد بردل او خاص ست ازاں بج بجملہ جہاں محروم نباشد ہیچ کسے از رحمت عام شرف الدین اس کتاب کا صرف ایک مکتوب کا اقتباس پیش کر رہا ہوں پڑھیے اور رحمت عالم روحی فداک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نثار کر دیجئے ارشاد ہوتا ہے سعادت ابدی اور عزت سرمدی انسان کے لیے خدا ود کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے اس دولت و خلط کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کا دربار شہانہ ہے یہ دولت و خلط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت پر موقوف ہے دیکھو قرآن شریف کس طرح گہر ریز ہے فتح اللہ میری پیروی کرو اللہ تم کو دوست بنائے گا یعنی اپنی کی فرما, فرما بردار رسی کا طاق گلے میں ڈالو اور حلقۂ اطاعت کا کانوں میں پہن لو حکم سرکاری بجا لاؤ نواحی سے دور رہو اور سراپا قصر ایما کو طاعت کے گلدستوں سے سجا ڈالو سنتوں سے واقفیت تامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل جیسا عمل کرنے کا حق ہے پھر دیکھ لوگے کہ وہ عہد نامہ دوستی جو لکھا گیا ہے اور خطبۂ اقد محبت جو پڑھا گیا ہے یہ سارا اتباع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یقینی نافذ ہو کر رہے گا اور ضرور مکمل سمجھا جائے گا جب یہ فرمان شاہی اور وسیقۂ سندی و سیری تمہارے پاس رہے گا تو یہاں بھی مزہ لوٹو گے اور ایش کرو گے پھر جس وقت محبوب حقیقی کے دربار میں حاضری ہوگی تو وہاں بھی فی مقعد صدقن عند ستقن مقتدر یعنی مقد صدق کے مقام میں, میں خدائے بلند و برتر کے پاس رہو گے ذرا سمجھنے کی بات ہے مقد صدق عہد پاک مقتدر کا دلچسپ گہوارائے خوشنما چھپر کھٹ کیا کسی دوسرے مہمان عزیز نے آراستہ کیا ہوا ہے نہیں صرف تمہارے لیے یعنی غلامان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام صدق میں پہنچ کر اللہ اکبر تمہاری شان کی کوئی حد بھی ہوگی پہلی ہی منزل میں آٹھوں بہشت ہیں ایش و آرام سیر و تفریح ہران جنت کے حسن دل افروز کا نظارہ چاندی سونا یا قود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 درختوں کے پھل پھول سبزی کی وہ دلکش بہار شراب کا دور مسلسل، انواع و اقسام کے خواں پر, پر لذتیں یعنی کانت لہم جنت الفردوسی نزلہ یعنی ان لوگوں کے لیے جنت فردوس میں اترنے کی جگہ ہوگی بہوالا مکتوب نمبر ستائیس صفا دو یہ سب کچھ عشقِ خداوندِ وند جل ولا اور محبتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے حقیقت بھی نظر سے ذرا یحبہم ہوں و یحبون یعنی خدا ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں کی شان دیکھو کیا اس علو مرتبہ کی کوئی حد بھی ہے کیا اس عز و شان کی کوئی انتہا بھی ہے تم سمجھے اس محبت کو جازبۂ حقیقت کہتے ہیں بہوالہ مکتوب نمبر ستائیس صفا دو سو دو اس محبوب حقیقی کی جانب سے محببین کو کیا روح پرور شربت و وصال بھیجا گیا یحبہم ہوں ہو وہ ان کو دوست رکھتا ہے یہ اور یہ اس کو دوست رکھتے ہیں اگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اتخذ ابراہیم خلیل یعنی ابراہیم میرے خلیل ہیں اور اللہ نے حضرت موسا کو کہا موسا تکلیم یعنی کلیم ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یو ہب ہوں ہوں آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کا محبوب ہوں یو میں محبت کا جو لفظ آیا ہے قدیم ہے جس سے محبت کی جائے گی وہ محدس ہے اور یحبونہم میں محب محدس اور محبوب قدیم ہے خدا رسول صلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھوٹ سے مبرہ ہیں اور اس کی گواہی شک و شبہ سے پاک ہے سنو خواجہ کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکر خاصا اللہ تعالی نے ساری مخلوق پر تجلی فرماتا ہے اور عام طور سے اور حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان پر خاص طور سے اس خصوصیت کا آخر سبب وجہ باعث اللہ اللہ وہ ہر صبح ساکنہ نے ملائے آلہ کا متعجب ہو ہو کر یہ کہنا کہ یہ کون دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آتی ہے حق سبحان تعلیٰ کی جانب سے جواب دیا گیا تم نہیں جانتے یہ دولت اس دور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حصے کی ہے بہوالہ مکتوب نمبر ستائیس صفا دو سو چار یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سط کا سمرہ بندگان خدا وند امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدسرہ پر لاکھ لاکھ شکر واجب ہے جس نے ان کی غلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا وندّہ کی بندگی کا شرف بخشا میری دعا ہے خداوند بند اپنے بندوں کو مخدوم رحمت اللہ علیہ کے انفاظ طیبہ آپ کی تصنیفات سے بہرا کرے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے ہماری خدمتوں کو قبول کرے اور اس میں اخلاص عطا فرمائے قباع ثانی کے لیے اس سے زیادہ کچھ اور لکھنا تحصیل حاصل ہے اس لیے کہ اس کتاب پر پہلے سے مقدمے پیش لفظ وغیرہ بہت کچھ موجود ہیں مزید اضافے کی ضرورت نہیں حضرت جناب حضور سید شاہ احمد امجاد صاحب زیب سجادہ مخدوم جہاں اللہ المسلمین بطول بقایا کا ارشاد گرامی تھا کہ تباہ ثانی کے لیے پیش لفظ کے طور پر کچھ لکھ دیجئے امتصال امر میں جو کچھ دل میں ہوا وہی زبان قلم پر آیا میں شکر کی نعمت سے محروم رہ جاؤں گا اگر خانقاہ معظم کے فیوز و برکات کا تذکرہ نہ کروں جہاں کی جاروب کشی پر بھی مجھے فخر ہے اور ارباب مکتبہ جن کو اس فقیر سے حسن زن ہے ان کا شکریہ ادا نہ کروں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملم یش کرش اللہ اور فخر اسلاف جو ہمت عزیز الوجود مولانا سیف الدین خلف اکبر حضرت سجادہ نشین خصوصی دعا کے مستحق ہیں جن کی عیسائی جمیل سے یہ کتاب دوبارہ چھپی مکتبے کو مکتبے کو ان کی ذات سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اللہ تبارک و تعالی علم و عرفان کی دولت اور خاندانی نعمت عظما سے نوازے بمن و قال کرم ہی بحرمت ہن نبی ولآ المجاد آخر میں اس کو اپنے آقا مخدوم شیخ حسین نوشائے توحید بلقی قدسرہ کے شعر پر ختم کرتا ہوں من کا در لنگر عشق تو تلالہ زدہ ام سکہ برعین و دو عالم بتجلی زدہ ام یا علم اللہ بتفیلی شرف الحق امروز قیم برتارم گردون معلہ زدہ ام وسلام قسیم افی 17 سترہ دسمبر انیس سو پچاسی عیسوی تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوبات صدی کے بلند و بالا مطالب اور, اور دقائے کو مانوی خوبیاں تو عارفوں کاملوں اور مشائقین طریقت کے اصلاح حال کے لیے ہیں مگر جو لوگ معمولی علم رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کتاب باعث رشد و ہدایت اور ذریعہ خیر و برکت ہے صاحب مشرق بزرگوں اور حضرت مخدوم کی تحریر کے ادا شناسوں نے جو سلیس اردو ترجمہ عوام کی واقفیت اور ہدایت کے لیے کر دیے ہیں ان کے ذریعے اس فیضان کو حاصل کرنا چاہیے اور اس نعمت عظما کی تحصیل میں کسی طرح کی غفلت ہرگز مناسب نہیں کافی انتظار اور تڑپ کے بعد مکتوبات صدی کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے ہے اس کے متعلق مزید کچھ کہنا لکھنا اور کہنا تحصیل حاصل ہے کیونکہ دیباچہ مترجم حضرت اموی سید شاہ نجم الدین احمد سہروردی رحمت اللہ علیہ اور مقدمہ احوال مخدوم مرتبہ عقی معظم ڈاکٹر سید شاہ محمد نعیم فردوسی مدز کافی ہیں حضرت مخدوم کی تحریر سے متعلق برادر محترم سید صبا الدین عبدالرحمن نے کیا خوب لکھا ہے حضرت مخدوم کی تحریر میں کیا کچھ ہے یہی خشیت الہی بھی اور حب رسول بھی سندان عشق جام شریعت بھی جلال کبریائی بھی جمال مصطفی بھی سوز و مستی بھی جذب و شوق بھی دعوت فکر بھی عظیمت ذکر بھی حقوق نفس بھی اور حضوض نفس بھی غزب لاہی کا خوف بھی رحمت لاہی کی بشارت بھی پھر انداز تحریر کہیں تو مفسرانہ ہے کہیں محدثانہ کہیں متکلمانہ اور کہیں فقیحانہ اور سب رنگوں میں ہم رنگ ہونے کے باوجود جو عارفانہ ترنگ ہے وہ آپ کا خاص رنگ ہے جو کہیں اور نہیں پایا جاتا ہے مقام تشکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ولی حضرت مخدوم جہاں کے تحقیقی اور اجتہادی سرمایہ یعنی مکتوبات صدی کو قائم رکھا اور حلقۂ تصنیف کو اس کے ترجمے کی تباد کی توفیق عطا فرمائی ود اللہ یوتی ہی مئی عشاء اول اول ابتدائی چالیس مکاتب کا ترجمہ انیس سو چھبیس عیسوی میں اتحاد پریس بہار شریف سے شائع ہوا تھا پھر یہی مجموعہ سن انیس سو چوہتر عیسوی میں جناب سلیمان صاحب نے کراچی سے شائع کیا تیسری طباعت انیس سو میں ہوئی جو مکمل سو مکاتیب کا ترجمہ دو حصوں پر مشتمل عقی معظم علامہ سید شاہ محمد نعیم فردوسی القادری مدو نے حیدرآباد سندھ پاکستان میں بڑے اہتمام سے شائع کیا بحمدللہ سیدنا و مرشدنا مخدوم صفا ماں غریباں زیب سجادہ مخدوم جہاں افی جناب بحضور سید شاہ محمد سجاد بطول بقایا کے عہد دولت میں جتنے محتم بشان علمی کارنامے انجام پا رہے ہیں ان میں مکتوبات صدی کے ترجمے کی تکمیل اور اس کی تبات کا شرف بھی شامل ہے میں نے قبل بھی لکھا ہے اور پھر ادا کر رہا ہوں کہ خانقاہ معظم سے قربت رکھنے والے پورے شراہ صدر سے محسوس کرتے ہیں کہ بحضور سید شاہ محمد سجاد صاحب مدزلہ تعالی تعلی حضرت مخدومنا کی حیات طیبہ کے آئینہ دار ہیں اور الحمد مخدوم کا فیضان آج بھی اسی طرح علی وجہ الکمال آپ کے ذریعے جاری و ساری ہے مشرب کی خصوصیت اللہ اور اس کے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اپنے احوال و کیفیات میں صطر و باطن میں سوز مسلسل ظاہر میں برودت تامہ تعلیم و تربیت تذکیہ نفوس میں مشغول و منہمک ایک نگاہ تاثیر برسوں کی تقریر و بیان کا فائدہ کس طرح پہنچاتی ہے یہ تو جو یہ تو جو اس کاتب تحریر کی آب بیتی ہے جو اس معظم کی جاروبکی سے میسر آئی خلاصہ یہ ہے کہ مکمل انسانیت اور رموز دین سیکھنے کا مستحسن طریقہ تو یہی ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کی غلامی میں رہ کر ہی سیکھا جائے جو نیابتاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اعلی منصب پر متعین کی جاتی رہی ہیں لیکن اس کا موقع اگر میسر نہیں تو پھر بھی اوقات رائے گا جانے دینا مصلحت نہیں مخدوم جہاں کے مکتوبات ملفوظات الا حسب مراتب ضرور مطالعہ بھی رکھنا چاہیے مکتوبات صدی کا ترجمہ اور تبات اپنی نوعیت کا اہم کام ہے اس کا اندازہ ہر قاری کو ہو سکتا ہے میں متوسلین کو مبارکباد اپنی نوعیت کا اہم کام ہے اور اس کا اندازہ ہر قاری کو ہو سکتا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کا قسمت بھی تبات سعادت لکھی گئی ہے جس کی قسمت میں تباد کی سعادت لکھی گئی ہے اور یہ بارگاہ مخدوم میں قبولیت کی دلیل ہے شعر کلید گنج سعادت قبول اہل دست اہل دل است مباد کس کے دریں امر شک و ریب کند رفقائے حلقہ تصنیف خانقاہ معظم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کی تباعت میں اپنی خدمات پیش کیں بالخصوص عزیز الوجود نور چشم مولانا محمد علی اشرد شرفی الفر اللہ تعالی بھی دو کے مستحق ہیں جنہوں نے ادارے کی فرم فرمائش پر حضرت سید شاہ نجم الدین اور حضرت سید شاہ محمد الیاس میاس بہاری رحم اللہ کے حالات مرتب کیے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی خدمات قبول فرمائے اور مکتوبات صدی کے فیضان سے سبھوں کو مالا مال کرے بحرمتنبی ول امجاد جاروبکش آستانہ مخدوم حسین نوشا توحید قدثرہ قصیم الدین احمد شرفی البلخی بیت الشریف خانقاہ معظم بہار شریف مختصر احوال عظیم المرتبت حضرت سید شاہ نجم الدین احمد شرفی الفردوسی قدسر رہو مرتبہ مولانا شاہ محمد علی ارشد شرفی الفردوسی آپ ہمارے حقیقی نانا اور حضرت سید شاہ برحان الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے صاحبزادے سابق سجادہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے پوتے پچیس جمادی الاول تیرہ سو دو ہجری میں اپنے آبائی مکان محلہ خانقاہ میں پیدا ہوئے آب جناب حضور کے گود کے پروردہ تعلیم و تربیت یافتہ مرید و خلفاں ہیں توحید خواص کے اسرار تصوف کے باریک رموز و نکات خود اعلی حضرت جناب حضور نے ظاہری و باطنی طور پر آپ پر نثار کر دیے تھے بقول مخدوم جہاں علم کا سوتا قلب سے قلب میں کھلتا ہے وہ پورے طور پر کھول دیا گیا تھا فارسی زبان و ادب پر وہ دسترس تھی کہ بڑے بڑے انشا پرداس قوائد دان دنگ رہ جاتے قلم برداشت فارسی کی عبارت ایسی چست لکھتے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی آپ کی مجلس میں ہمیشہ اور زیادہ تر علمی تذکرے ہوا کرتے اہلِ علم کا آپ کے گرد جمع مجمع رہتا نہائیت خوش بیان تھے عرض اعراس کے زمانے میں چہرہِ انور کھلتا ہوا ہوتا جیسے تازہ بہار آ گئی ہو جتنے مشایخین اس خان کا الا افضلہ عرض مخدوم کی حاضری کے لیے تشریف لاتے وہ سب کے سب نانا جان موصوف کی میزبانی میں ہوتے عجب شان تھی جس مجمے میں جہاں پر بیٹھ جاتے ساری مجلس کا رخ آپ کی جانب ہو جاتا کتب بینی آپ کا عزیز ترین مشغلہ تھا خاندانی واقفیت اور سینکڑوں برس قبل کے علمی ماحول پر اگر مقالہ لکھوانا چاہتے تو بدی ڈکٹیٹ کرا دیتے قطب بینی اور فطری ذہانت نے آپ کے علم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اس کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں شیر و سخن کا مذاق بھی بہت گہرا تھا اردو فارسی دونوں زبان میں آپ کے کلام کا ایک خاص مقام ہے اور وہ نثر نگاری کا اندازہ تو اہل نظر کو اس ترجمے کی عبادت سے ہی ہو جائے گا آپ کی تصنیف میں حیات سبات ایک بے شہار سرمایہ ہے امین نامی ادبی ماہنامہ کے ادارتی مجلس میں آپ کی خصوصی شمولیت رہی ہے مخدوم جہاں کی تصنیفات و ملفوظات سے عموماً اور مکتوبات صدی سے خصوصاً کس قدر قلبی لگاؤ تھا خود یہ ترجمہ اس کا شاہد ہے محبت کا حقیقی مطلب تو یہی ہے کہ محبوب کی عادات و اتوار کو اپنا لیا جائے اور حکم بھی یہی ہے کل انکن تم تو فتب جب یہ ہوگا تبھی کی سرفرازی نصیب ہوگی حضرت نانا جان رحمت اللہ مکتوبات والا و شیفہ تھے اور یہ محبت سطحی محبت نہ تھی بلکہ اپنے آپ کو مکتوبات کے رنگ میں رنگ لیا تھا مکتوبات صدی کے رموز و نکات آپ میں رس بس گئے تھے اور تخلق اخلاق اللہ آپ کے آپ مرکہ تھے فقر میں بھی آپ کا بلند مقام تھا اقربا پروری اور غربہ نوازی میں اپنی مثال آپ تھے تمام عزیزوں پر نگاہ کرم کی فراوانی تھی اور اس عزیز پر جو خصوصی شفقت تھی اس پر تو مجھے فخر ہے, ہے. اس راہ میں محبت شیخ اور فنائیت تمام تعلیمات کا مغز ہے اپنی فنائیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر وقت میں زیادہ تر اس کیفیت کی اور مراقبے کی حالت رہتی اعلیٰ حضرت جناب حضور رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے والے جب آپ کی عبادت کو آپ کی عیادت کو آتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے سبحان اللہ یہ تو بالکل جناب حضور رحمت اللہ علیہ سے مشابہ ہو گئے ہیں تاریخ وصال ستائیس مئی انیس سو عیسوی ہے اب کتاب مکتوبات صدی کا ایک اور ابتدائیہ یا تعارف پیش کیا جا رہا ہے سر دفتر اہل معانی حضرت سید شاہ محمد الیاس یاس بہاری رحمت اللہ علیہ طبق صوفیہ اور خان فردوسیہ کا کوئی حلقہ بگوش اس سے ہرگز ناواقف نہیں کہ امین الملت والدین اعلی حضرت جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی قدس ص اللہ سرہو سر کے جگر گوشے سے آپ کے آغوش ولایت کے پرورش یافتگان کچھ اتنے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ شاید باید ان, میں کسی کی ان میں کی ہر ہستی مقدس اور محترم ہے ان میں کا ہر فرد شمعۂ رشت و ہدایت ہے ان کے تقدس ان کے علم و عرفان ان کی تحریر و تقریر ان کی ہر ادا میں اسی آفتاب ولایت کی تابانی جلوہ افروز ہے حضرت اقدس جناب یاس پچیس زیقاد روز پنشمبا تیرہ سو پانچ ہجری بہار شریف میں پیدا ہوئے آپ امین الملت جناب حضور کے, بین. آپ کے گھر میں ظاہری اور باطنی کسی دولت کی کمی نہیں تھی اس وقت علم و عرفان کا ایک ناپیدا کنار سمندر آپ کے یہاں لہریں لے رہا تھا اپنے, اپنے والد ماجد کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پاتے رہے مدرسہ ہنفیہ بھی گئے علوم فارسی اور عربی سے فراغت کے بعد انیس سو سات عیسوی میں طب یونانی کی سند لکھنؤ تکمیل الطب کالج سے حاصل کی استاد العطبا حکیم عبدالعزیز صاحب آپ کی ذہانت و فطانت اور علمی لیاقت کے بڑے مداح تھے خاندان چھوائی ٹولا میں بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے طبی یونانی کے حصول کے بعد کچھ دن بہار شریف میں رہے پھر نوادہ ضلع گیا جو آپ کے سسرال بھی تھی وہیں مطب کے ذریعے قصبے معاش کرتے رہے اور بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیتے رہے اس کے باوجود شہرت سے تنفر تھا سیاد معانی حضرت جناب یاس کی عجیب شان ہے یہ جہاں بحر توحید وہ معرفت کے غواس ہیں علم و ادب کے سمندر کے بڑے زبردست شناور بھی ہیں اردو فارسی شعر و شاعری میں مسلم و مسلم و استاد ہیں بڑے الکلام، نثر نگاری میں بھی خاص قدرت حاصل ہے مکتوبات صدی کا یہ ترجمہ جس خوش اسلوبی سے آپ نے فرمایا ہے وہ آپ کے تباہر علمی کے اظہار کے لیے کافی ہے اخیر دور میں نوادہ کی سکونت ترک کر دی گئی تھی بہار شریف تشریف لے آئے تھے حلقہ تصنیف بیت الشرف کو مکتوبات صدی کے بقیہ ساٹھ مکاتیب کے ترجمے کی فکر تھی آپ سے استدعا کی گئی درخواست کو شرف قبولیت بخشا گیا حضرت نے ترجمہ شروع کر دیا کس روانی سے بلا تکلف لکھواتے تھے کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی اس ترجمے کے دوران داڑھ کے درد کی شدید تکلیف تھی جو آخر وقت تک نہ گئی اور موتیا بند کی وجہ سے بینائی بھی غائب تھی مگر وائے اعظم و استقلال کے ترجمہ کا معمول ترک نہ ہوا عزیزوں میں کسی کو طلب کیا گیا عموما یہ منجلے ماموں حضرت شاہ عزیز احمد ہوتے جن کی خدمات ترجمے کی تکمیل میں قابل قدر ہیں کو متن پڑھنے کا حکم ہوا درد کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا ہے مگر املا کرایا جا رہا ہے مکتوبات صدی اور اس کا ترجمہ اس تکلیف کی شدت میں کوئی آسان کام نہیں تھا آپریشن کے بعد جب روشنی کھل گئی تو مسودہ کی تصحیح فرما دی گئی مکتوبات صدی کا اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں تھا ترجمے کی سادگی سلاثت روانی خود مخدوم مخدوم مخدومنا رحمتہ اللہ علیہ صاحب مکتوب کا منشا کیا ہے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اپنے جانب سے مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ترجمہ سے اصل کی تاثیر کہیں جدا نہیں ہوتی یوں تو ترجمے بہت دیکھنے میں آتے ہیں ادبی حیثیت سے ایک سے ایک بہتر مگر حضرت اقدس جناب یاس ہی کے ترجمے کو یہ خصوصیت حاصل ہے ایسے عظیم ترین دین سرمایہ کا ترجمہ بھی ایسا ہی چاہیے تھا فالحمدللہ ناظرین کے سامنے ہے ہمارے عظیم بزرگ جناب یاس نانا جان سید شاہ نجم الدین احمد کے چچا ہیں معمری کے باعث دونوں میں بے انتہا الفت تھی ہم عمری کے باعث دونوں میں بے انتہا الفت تھی بلکہ ایک جان دو غالب تھے یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کتاب کے ترجمے میں دونوں شریک ہیں وصال 14 ستمبر 1960 عیسوی میں بہار شریف میں ہوا تدفین آستانۂ مخدوم جہاں میں اختصار پیش نظر ہے لہذا اس شعر پر ختم کرتا ہوں نگاہ تنگو کلے حسن او بسار گلچی بہار تو زادماں گل گلا دارد ہرائے بے قلما محمد علی ارشد شرفی الفردوسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کتاب کا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے مقدمہ حدیث عشق و سرمستی ومن بشنوانہ جام و سبو ہر شب کرینے ماہ و پرونیم سوانے سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد یا منیری قد صلی العزیز کے جد اعلیٰ حضرت امام محمد تاج فقی رحمت اللہ قدس خلیل سے جو بیت المقدس کا ایک محلہ ہے پانچ پانچ سو چھہتر ہجری میں قصبہ منیر ضلع پٹنہ میں تشریف لائے یہاں کے راجہ سے جنگ کی اور منیر فتح کر لیا حضرت امام کے تین صاحبزادے تھے شیخ اسرائیل شیخ اسماعیل اور شیخ عبدالعزیز حضرت امام نے اپنے صاحبزادوں کو اپنا قائم مقام بنا کر واپسی کا ارادہ کیا اور بیت المقدس چلے گئے حضرت اسرائیل کے سب سے بڑی اولاد حضرت مخنوم کی شادی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت رحمتہ اللہ کی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی رضیہ سے ہوئی آپ کے چار صاحبزادے ہوئے شیخ جلیل شیخ شرف الحق شیخ خلیل الدین اور شیخ حبیب الدین پیدائش حضرت مخدوم جہاں رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی رضیہ اپنے وقت کی ولیائی کاملا تھیں مشہور ہے کہ آپ نے بلا وزو حضرت مخدوم جہاں کو کبھی دودھ نہیں پلایا آپ کی پیدائش چھبیس اور, بر... اور آ... انتیس شابان المعظم 661 ہجری کو سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے میں بمقام مقام منیر شریف ضلع پٹنہ میں ہوئی پیدائش کا مادہ تاریخ شرف آگی ہے تعلیم حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے مروجہ نصاب کے مطابق گھر ہی پر ہوئی آپ کو حضرت علامہ اشرف الدین ابو توامہ جیسا استاد کامل مل گیا جس سے تمام دینی علوم کلام پاک تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام کے علاوہ علوم عقلی مثلا منطق اور فلسفہ اور ریاضی وغیرہ کی بھی تکمیل کی حضرت علامہ اشرف الدین ابو تواما قیاس الدین بلبین بارہ سو اٹھائیس عیسوی بارہ سو ہی کے اہد حکومت میں بخارہ سے دہلی تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا آپ کے علمی تباہر کا شہرا دور دور تک ہوا عقیدت مندوں کا حجوم ہونے لگا ان کی حردل عزیزی سے سلطان کو خطرہ پیدا ہوا چنانچہ اس نے سنار گاؤں نزد دھاکا چلے جانے کا حکم صادر کر دیا علامہ اثناء سفر میں منیر شریف میں مقیم ہوئے حضرتی مخدوم یا رحمت اللہ علیہ نے آپ کی توازوں میں کوئی کمی نہیں کی جی کھول کر پذیرائی کی اس قیام کے کے دوران میں استاد اور شاگرد ایک دوسرے کو قریب سے دیکھا اور ایک دوسرے کے گرویدا ہو گئے والدین کی اجازت کے بعد مخدومنا استاد کے ساتھ سنار گاؤں روانہ ہو گئے علامہ نے 668 ہجری میں سنار گاؤں پہنچ کر ایک مدرسہ اور ایک خانکہ کی بنیاد رکھی اور آخری دم تک درس و تدریس اور رشت و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے علوم دینی اور دنیوی ظاہری اور باطنی کی تحصیل میں اپنے استاد کے ساتھ بائیس سال گزارے حضرت علامہ ابو طوامہ کا وصال سات سو ہجری میں ہوا شادی جب حضرت مخدومنا تمام علوم کے حصول سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو توامہ نے آپ کو اپنی دامادی میں لینے کا خیال ظاہر کیا پہلے تو مخدوم نے مخدوم رحمت اللہ علیہ نے پسو پیش کیا مگر استاد کی دل جوئی ملحوظ خاطر تھی اس لیے اس رشتے کو قبول کر لیا استاد کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت والد ماجد مخدوم یاحیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسال کی خبر ملی تاب و تواں جاتا رہا بے اختیار ہو کر استاد سے اجازت چاہی اور اپنے خود بچہ حضرت مخدوم زکی کو ساتھ لے کر منیر تشریف لائے حضرت مخدوم یاحیہ رحمتہ اللہ علیہ کا وصال گیارہ شابان معظم 690 سو نوے ہجری کو ایک سو بیس برس کی عمر میں ہوا تلاش پیر رحمتہ اللہ علیہ مخدوم جہاں منیر پہنچ کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے مگر مارفت الہی کی وہ آگ جو برسوں سے سینے میں فروزہ تھی بھڑک اٹھی آخر ایک روز اپنے صاحبزادہ حضرت مخدوم ذکی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں دے کر فرمایا حضرت آپ اس بچے کو شرف الدین کی جگہ سمجھیے اور اپنے بچے کو طلب الہی کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت دیجیے آپ کی والدہ مجدہ خود ولیا کاملہ تھیں اس بات سے خوشوئیں اور بخوشی اور رغبت اجازت دے دی مخدوم جہان نے رخت سفر باندھا اور کی راہ لی آپ کے بڑے بھائی شیخ جلیل جن کو آپ سے بے پناہ محبت تھی ساتھ ہو لیے اس وقت دلی نہ صرف حکومت ہند کا صدر مقام تھا بلکہ اسے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا مرکز ہونے کا بھی شرف حاصل تھا مخدوم جہاں وہاں کے جملہ مشائق کرام سے باری باری ملے مگر کہیں تشفی نہ ہوئی سلطان المشائق حضرت نظام الدین علیہ کی خدمت میں بھی پہنچے مگر وہاں بھی سیری نہ ہوئی دل کا استراب بڑھتا گیا اور پانی پت حضرت بو علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے مگر مرد ہست او لے مغلوب الحال کہہ کر پھر دلی لوٹ آئے پانی پت سے واپسی کے بعد لوگوں نے خواجہ خواجگان حضرت نجیب الدین فردوسی رحمت اللہ علیہ کا پتا بتایا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے پہنچتے ہی روپ تاری ہوا جس میں مبارک پسینہ پسینہ ہو گیا حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا درویش آؤ برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاکہ تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دوں اور بیت لے لی ساتھی خرقہ شجرا اور کچھ نساہے لکھ کر ساتھ دیا رخصت کر دیا پھر فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی بری بھلی بات سنو تو دلی واپس نہ آنا مخدوم جہاں سے مخدوم جہاں نے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ دن قیام کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری تعلیم و تربیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدر ہے تم اپنے آبائی تم اپنے وطن واپس جاؤ اپنے کام میں مشغول بیت کے وقت کی کیفیت مختصر مگر نہایت ہی بلیخ انداز میں مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے خود تحریر فرمائی ہے بیعت کے بعد دہلی سے جب وطن واپس جا رہے تھے تو پیر کے وسال کی خبر ملی مگر مرشد کے حکم کا احترام کرتے ہوئے دلی لوٹ کر نہ آئے بلکہ وطن کی جانب بڑھتے ہی گئے جب بہیا کے جنگل میں پہنچے تو مور کی آواز سن کر نعرہ اور جنگل میں غائب ہو گئے برادر محترم نے بہت تلاش کیا مگر کہیں پتا نہ پایا چاروں ناچار نا چار گھر آ کر والدہ سے سارا قصہ سنایا آپ کی والدہ ماجدہ کو اس خبر سے فطری طور پر صدمہ ہوا مگر چونکہ وہ خود ولیہ تھیں اس لیے رضاء لاہی کے سامنے سر جھکا دیا مشہور ہے کہ آپ بہیا جو کہ ضلع شاہ آباد کے جنگل میں بارہ سال تک یاد الہی میں مشغول رہے نہایت ہی سخت مجاہدے کیے اب بڑی ریاضتیں کی وہیں آپ کی تعلیم و تربیت بارگاہ نبوت سے پائے تکمیل کو پہنچی اس کے بعد آپ راجگیر کے جنگل میں دیکھے گئے اس طرح تقریباً چالیس سال جنگلوں اور پہاڑوں پر زندگی بسر کی اس چالیس سالہ زندگی میں آپ اپنے پرور گار کے ساتھ کیسے کیسے راز و نیاز کی منزلوں سے گزرے کسی کو خبر نہیں راجگیر کو بہار شریف سے قربت حاصل ہے اس لیے رفتہ رفتہ مخدوم جہاں کے راجگیر کے جنگل میں قیام کی خبر تمام پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا تو آپ نے بدرجائے مجبوری بہار شریف میں اقامت اختیار کر لی اس طرح درس و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا وصال صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ لکھتے ہیں پانچ شوال المکرم روز چہار شمبا کو صبح کی نماز کے بعد ہی سے مخدوم الملک رحمت اللہ علیہ نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی اور خشیت و محبت کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اپنا قدم پیا کے آستانے کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھانے لگے شرفا گود ڈراون انس اندھیاری رات وانا پوچھے کوئی تم سے کاہے تمری جات جی مگن میں ہے کہ آئی ہے سہانی رتیاں جن کے کارن تھے بہت دن سے بنائی گتیاں گنتیاں اور چھ شوال جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے وقت سن سات سو بیاسی ہجری میں اپنے مالک حقیقی سے جاملے قطرہ سمندر میں اور اور خرد کل میں مل گیا مادہ تاریخ وفات پرشرف ہے چھو چھوال مکرم جمعرات کے دن بوقت چاشت تجہیز و تکفین ہوئی انہ و ان علیہ راج اون کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے جو صحیح النسب سید ہو تارق سلطنت ہو اور حافظ قرات سبعہ ہو جنازہ رکھا ہوا تھا اور لوگ ایسے شخص کے منتظر تھے کہ یک حضرت مولانا اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے یہ, تونوں, یہ تینوں شرطیں آپ میں موجود تھیں اس لیے آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دنوں مزار مبارک پر چلا کش رہ کر وہاں سے رخت رخصت ہوئے ان سولہ گھنٹوں کی پوری پوری اور لفظ بلفظ رو داد اور کیفیات کو مخدوم جہاں کے مرید خاص حضرت مولانا زین بدر عربی نے بڑی تفصیل سے قلم بند کیا ہے جو وفات نامہ مخدوم الملک کے نام سے مدبوع ہے اس کے پڑھنے سے مخدوم جہاں کے ودا کا مکمل منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود اس وقت وہاں موجود تھا توالت کی وجہ سے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے اب کتاب کے مصنف شیخ شرف الدین احمد یا منیری رحمت اللہ علیہ کا شجرائے بیت پیش کیا جا رہا ہے پہلا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مخدوم شرف الحق والدین احمد یاہیا منیری فردوسی قد اللہ سرہ العزیز دوسرا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی قدص اللہ العزیز نمبر تین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی قدس ص اللہ العزیز چوتھا شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ بدرالدین ثمر قندی قد اللہ صرح العزیز نمبر پانچ شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ سیف الدین باخر باخرزی قد صلی اللہ صرح العزیز نمبر چھ شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ نجم الدین قبرا قد اللہ سرعزیز نंबर 7 شيخ الاسلام بالمسلمين حضرت خواجه ضياء ابو نجيب سهروردي قدس الله سره العزيز نمبر 8 شيخ الاسلام بالمسلمين حضرت خواجه فجه الدين ابو حفص قدس الله سره العزيز نمبر 9 شيخ الاسلام المسلمين حضرت خواجه محمد عبد الله المعروف باه امضيه قدس الله سره العزيز Number 10. شيخ الإسلام والمسلمين حضرت خواجة أحمد سياه دينوري قدس الله سره العزيز Number 11. شيخ الإسلام والمسلمين حضرت خواجة ممشاد علو دينوري الله سره العزيز <تصفيق> نمبر 12 شيخ الاسلام والمسلمين حضرت خواجه ابو القاسم جنيد قدس الله سره العزيز نمبر 13 والمسلمين حضرت خواجه سري سقتي قدس الله سره العزيز 14 شيخ الاسلام والمسلمين حضرت معروف كرخي قدس الله سره العزيز 15 شيخ الاسلام والمسلمين سیدنا حضرت امام علی موسی رضا رضی اللہ عنہ نمبر سولہ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ تعالی عن نمبر سترہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نمبر 18 شيخ الاسلام والمسلمين سيدنا حضرت امام محمد باقر رضي الله تعالى عنه نمبر 19 شيخ الاسلام والمسلمين سيدنا حضره امام زين العابدين رضي الله تعالى 20 شيخ الاسلام والمسلمين امير المؤمنين سيدنا امام حسين رضي الله تعالى عنه نمبر 21 شيخ الاسلام والمسلمين امير المؤمنين سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه نمبر سيد المرسلين خاتم النبيين امام المتقين شفي المذنبين أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم مخدوم رحمت اللہ علیہ اور علوم مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ملفوظات رسالہ جات اور تصنیفات کے مطالعے سے ان کے تبحر علمی اور وسط نظر کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے علوم ظاہری کی شاید ہی کوئی شاخ ایسی ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو علماء صلف کی صف اول میں آپ کو جگہ دی گئی ہے آپ امام وقت تھے اور اشتہاد کا درجہ آپ کو حاصل تھا تفسیر حدیث فقہ اصول ادب منطق فلسفہ کلام ریاضی حیت اور ہنسہ کوئی فن ایسا نہیں جس پر آپ حاوی نہ ہو اور کوئی علم ایسا نہ تھا جس میں پوری دستگاہ آپ کو حاصل نہ ہو فن حدیث ہندوستان میں مسلم حکومت کو قائم ہوئے عرصہ گزر چکا تھا خود مخدوم جہاں کے عہد میں مسلم حکومت قائم تھی مگر علم حدیث کی تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہ تھا عوام تو ع... عوام ح... حکومت نے بھی اس کی ترویج کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی حالانکہ اس دور میں عرب و شام مصر و انلس وغیرہ میں بڑے بڑے امائے فن موجود تھے اور علم کے دریا بہا رہے تھے مگر ہندوستان میں ایک درسگاہ بھی ایسی نہ تھی جہاں سے کوئی طالب علم اس علم کو کمال کے ساتھ حاصل کر سکتا اور وہاں سے فارغ تحصیل ہو کر نکلتا مخدوم جہاں پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں عام کیا اور حدیث کی اہم کتابوں سے لوگوں کو آشنا کیا آپ کے ملفوظات مکتوبات اور تصنیفات میں جا بجا احادیث کی تشریحات ملتی ہیں تفسیر تفسیر میں آپ کا رتبہ نہایت ہی بلند واقع ہے دور دور سے لوگ آتے اور قرآن کریم کے مشکل مقامات کو سمجھنے کے لیے سوالات کرتے مخدوم مخدوم عالم بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں ان مشکل مقامات کی اقدا کشائی فرماتے کہ ہر کس و ناکس کی سمجھ میں آ جاتی تفسیر زاہدی کو مخدوم جہاں ایک متبر تفصیر سمجھتے تھے خوانت میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دین میں جن باتوں کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے اس میں افراد و تفرید سے کام نہیں لیا گیا اسی جگہ تفسیر کبیر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور تعریف کی ہے فقہ صاحب سیرت الشرف لکھتے ہیں کہ فقہ میں مخدوم کو اول درجے کی دستگاہ حاصل تھی بلکہ ان کو منصب اشتہاد حاصل تھا یعنی تفقہ فدین کا عجب عالم تھا قرآن و حدیث سے مسائل کا استمباد کرنا اور پھر اس پر عقلی دلیل قائم کرنا آپ کے نزدیک معمولی بات تھی سنت الہی کے آپ ماہر تھے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ عاشق ہی تھے اس لیے آپ کی نظر میں بڑی وسعت تھی وہ دوسرے فقہا کی طرح سخت گیر نہ تھے آپ آسانی اور وسعت کے حامی تھے آپ خوب سمجھتے تھے کہ قدم قدم پر جکڑنے سے دنیا چل نہیں سکتی اس لیے کہ فطرت انسانی سختی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی لہذا اس سے مذہب و تمدن دونوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے آپ کی نظر افراد انسانی کے ہر طبقہ پر تھی اس لیے لا فی دین کو اشتہاد کے وقت ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے فلسفہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کی نظر صرف قرآن و حدیث اور فقہ تک ہی محدود نہ تھی اور نہ صرف تصوفی کے اسرار و معارف اور رموز و نکات آپ بیان فرمایا کرتے تھے بلکہ علم کلام اور فلسفہ پر بھی گہری نظر رکھتے تھے آپ نے علم کلام کی پیچیدہ گتھیوں کو بڑے سلیقے سے سلجھایا ہے بطور معین دردانی صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ لکھتے ہیں غور سے دیکھا جائے تو آج کے فلسفہ اور حکمت کو جن مغربی مفقرین پر ناز ہے وہ بھی حضرت مخدوم الملک رحمۃ اللہ علیہ کے خوشاچین نظر آتے ہیں بہوالہ تاریخ فردوسیہ صفہ 238 مولانا عبدالباری ندوی نے مخدوم جہاں رحمتہ اللہ علیہ کے فلسفے کو جدید فلسفے کا لفظی ترجمہ کہا ہے یہ بات ہر واقعہ کے خلاف ہے امر واقعہ کے خلاف ہے اس لیے کہ مفکرین مغرب اور مخدوم جہاں کے عہد میں صدیوں کا تفاوت ہے مخدوم جہاں کی تصنیفات ملفوظات اور مکتوبات کا ذخیرہ یورپ میں موجود ہے یہ ممکن ہے کہ مغربی مفکرین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو اور اپنے نظریات کی بنیاد مخدوم جہاں کے نظریات پر رکھی ہو مولانا عبدالباری ندوی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں لکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے اس شخص مخدوم جہاں کے کلام میں سطر دو سطر نہیں صفے کے صفے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانے کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہے کانٹ ہیگل برکلے اور ہیوم ازین قبیل فلسفہ جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفے کو ناز ہے شاہ صاحب یعنی مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں بحوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ صفحہ 138 اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات ملفوظات اور مکتوبات کا مختصر طور پر تعارف کرا دیا جائے تاکہ اہل نظر آپ کی علمی بصیرت کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں صنیفاترح آداب المریدین یہ کتاب حضرت شیخ ضیاء الدین ابالجیب سہر وردی قدثر کی مایا ناز کتاب آداب المریدین جو عربی زبان میں ہے اس کی شرح ہے صاحب مناقب السفیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ خود حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خود حضرت ضیاء الدین ابالجیب سہر وردی نے فرمایا تھا کہ میرے ہی فرزند مانوی میں سے ایک شخص اس کتاب کی شرح لکھے گا چنانچہ مخدوم جہاں نے اس کتاب کی شرح لکھ کر اس قول کو صحیح ثابت کیا راقم السطور کے برادر حقیقی سید شاہ قصیم الدین احمد تو عمرہ و اکرم اللّہ تعالی درجات ہو نے شرح آداب المریدین کے ایک حصے کا ترجمہ حال ہی میں کیا ہے یہ ترجمہ چھپ گیا ہے ارشاد الطولبین یہ مختصر سا ایک رسالہ ہے جس میں طالبان حق کو ہدایتیں دی گئی ہیں یہ رسالہ مطبوع ہے ارشاد الصالکین یہ مسئلہ توحید پر بہت ہی اہم کتاب ہے جو چار سو صفحات پر مشتمل ہے اس کتاب میں مخدوم جہاں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات بلکہ جملہ موجودات ایک ہی نور کی مختلف صورتیں ہیں نور عالم لاہوت سے جبروت میں آیا تو روح کہلایا اور جبروت سے ملکوت میں پہنچا تو قالب ہوا اور ملکوت سے ناسوت میں منتقل ہوا تو جسم کے نام سے معصوم ہوا اسی طرح وہی نور عالم کسیف میں آیا تو نار ہوا نار کسیف ہوکر بات ہوئی اور بات کسیف ہو کر آب بنی اور آب کسیف تر ہو کر خاک ہوا بس انسان اور عناصر اربا ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں رسالہ مکبہ و ذکر فردوسیہ یہ غیر مدبوع رسالہ ہے جس میں اسکار کے اقسام اور طریقے بتائے گئے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہدایتیں کی گئی ہیں فوائد المریدین یہ بھی ایک غیر مدبوع رسالہ ہے جس میں مریدوں کے لیے کلمہ طیبہ کی فضیلت نماز باجماعت کی برکت بعض آیتوں کے فیوز و برکات گورستان گورستانکر نکیر مشیت بحشت و دوزخ قیامت ایمان حقوق الوالدین حقوق ہمسایہ اور حقوق زوجین جیسے اہم مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کتاب کا ترجمہ میرے برادر حقیقی سید شاہ قسم الدین احمد نے کیا ہے جو چھپ چکا ہے لطائف المعانی یہ کتاب معدن المعانی کا خلاصہ ہے رسالہ اشارات یہ غیر مدبوع رسالہ ہے مگر اپنے موضوعات کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اس میں کل انچالیس اشارات ہیں ان اشارات میں عارفانہ مسائل کی طرف خاص فلسفیانہ نقطۂ نظر سے اشارات کیے گئے ہیں مثلا موج این دریا اور دریا این موج ہے دنیا میں ایسے لوگ کم ہیں جو خوش شناس واقع ہوئے ہیں اس زمن میں حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے خود شناسی ہی کو کائنات شناسی یا خدا شناسی قرار دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فلسفہ خودی کی بنیاد اس اس رسالے سے متاثر ہو کر رکھی ہے رسال عجوبہ یہ بھی غیر مطبوعہ ہے اور تقریبا چونسٹھ صفحات پر مشتمل ہے یہ حضرت مخدوم جہاں کے ان ابوابوں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے بعض دوستوں عزیزوں اور مریدین کے سوالات پر تحریر فرمایا ہے سوالات کچھ اس انداز کے ہیں کہ مردان غیب لوگ کون ہیں اور کس قدر ہیں خدائے بزرگ برتر تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے اہل سلوک کی اصطلاح میں بت و زنار کا کیا مطلب ہے رویتے حق خدا کے فضل کی بنا پر ہوگا یا عمل کے جزا کے طور پر اللہ تعالی کی معرفت کی انتہا کیا ہے انہی سوالات کے جوابات اس رسالے میں دیے گئے ہیں فوائد رکنی یہ ایک رسالہ ہے جس میں حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید خاص حضرت رکن الدین رحمت اللہ علیہ کو حج بیت اللہ کے وقت سفر و حضر میں مطالعہ کے لیے ہدایتیں دی تھیں اس کتاب کو حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمات کا خلاصہ کہنا چاہیے اس کے علاوہ عقائد شرفی اوراد کلام اوراد اوسط اور اوراد خورد میں درود و وظائف بتائے گئے ہیں جو خود ان رسالوں کے نام، ناموں سے ظاہر ہیں ملفوظات معدن المعانی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے جسے حضرت مولانا زین بدر عربی رحمت اللہ علیہ نے جو مخدوم جہاں کے خاص مریدوں میں ہیں مرتب کیا ہے اس میں سن سات سو انچاس ہجری سے سات سو اکیاون ہجری تک کے ملفوظات ہیں اس میں نہ صرف صوفیانہ نکات بیان کیے گئے ہیں بلکہ تفسیر حدیث فقہی مسائل اور علم کلام جیسے اہم موضوعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے صاحب بزم صوفیہ سید صحاب الدین نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کی خانقاہ کی مجلسوں میں نہ صرف تصوف کے اقدائے لا ينحل حل کیے جاتے تھے بلکہ واض و نصیحت رشد و ہدایت اور عوامر و نواہی اوصاف حمیدہ اور اخلاق ہسنا کی تعلیم بھی جاری تھی انہی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت مذہب و تصوف دو الگ الگ چیزیں نہ تھیں بلکہ دونوں ایک ہی شمع کے دو پرتو تھے خوان پرنمت مرتبہ حضرت زین بدر عربی رحمتہ اللہ علیہ اس میں زیادہ تر تصوف کے جزوی نکات بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فقہی اور شرعی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اس میں پندرہ شابان سات سو ہجری سے سن سات سو ہجری تک کے ملفوظات ہیں اس لیے اس کو معدن المعانی ہی کا ایک زمیمہ سمجھنا چاہیے راحت القلوب مرتبہ حضرت مولانا زین بدر عربی رحمۃ اللہ علیہ اس میں دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں یہ زخامت میں بہت کم ہے مگر مطبوع ہے اس میں رضائے الہی م... مبدار و معاد حضرت خواجہ ابیسکرنی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ آدم صفی اللہ تعلیم تازی میں تلاوت قرآن پاک نماز جمعہ کی فضیلت اور روز عاشرہ پر گفتگو کی گئی ہے ان کے علاوہ کلام پاک کی بعض آیتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی گئی ہے نخل معانی صاحب سیرت الشرف نے اس کے مرتب کا نام سید شہاب الدین اعماد حالفی لکھا ہے مگر میرے پاس مطبۂ مفید عام پریس آگرہ سن تیرہ سو اکیس ہجری کا جو نسخہ ہے اس کے ناشر حضرت سید شاہ احمد فردوسی رحمت اللہ علیہ نے اس مجموعے کے جامع بھی زین بدر عربی ہی کو لکھا ہے مونس المریدین یہ کتاب بھی غیر مطبوع ہے جو چھیالیس صفحات پر مشتمل ہے اس میں اکیس شابان المعظم سے محرم سات سو ہجری تک کے ملفوظات ہیں اس کے جامع صلاح مخلص داؤد خانی ہیں اس میں لفظ سجادہ اور صاحب سجادہ کی تعریف حیا اور اس کی فضیلت خواب کے اقسام شب برات اور اس کی فضیلت حدیث من بحب بقوم، شریعت و تریقت اور حقیقت کے معنی اور ماہیت روح وغیرہ جیسے مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے گنج لا یفنی اس میں ایک شمبا ربیع الاول سن سات سو ساٹھ ہجری سے روز شمبا چھبیس ذی سن سات سو ساٹھ ہجری تک کے ملفوظات ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مجلس کے ملفوظات کے لکھنے میں دن مہینہ اور سال کی پابندی کی گئی ہے اس کی زخامت ایک سو چار صفحات پر مشتمل ہے اس میں شب قدر کی علامتیں بتائی گئی ہیں اور اس کے مخفی رکھنے کا کی حکمت کا ذکر کیا گیا ہے سکرات نے میت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومنوں پر سکرات موت بطور عذاب نہیں ہوتا احادیث میں بحث کرتے ہوئے لفظ اخبرنا اور حدثنا کا فرق بیان کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ فوائد الغیبی اس میں بتیس مجلسوں کے ملفوظات قلم بند کیے گئے ہیں جو ایک سو اکیانوے صفحات پر مشتمل ہے اوائل شابان سن پانچ سو ستاون ہجری سے شروع ہو کر ماہ سفر سن سات سو ستاون ہجری میں ختم ہوا ہے اس میں بھی تمام مجالس کے ملفوظات روز روز اور ماہ کی قید کے ساتھ لکھے گئے ہیں اس میں اکثر بہت ہی اہم مسائل پر عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے مثلاً اسماء باری تعالی ذکر حکمت اشیاء اقسام حقوق العباد تعریف شہود و مشہود فضیلت علم اور ارکان حج وغیرہ پر بحث ہے مغز المعانی اس کے جامع اور مرتب شیخ شہاب الدین عماد رحمت اللہ علیہ ہیں اس میں ذکر ذات و صفات ذکر و مراقبہ فکر و تفکر اور ظاہر و باطن وغیرہ کا ذکر ہے کنز المعانی ملفوظ الصفرہ اور براتُ المحقین غیر مدبوعہ ہیں اور بدقسمتی سے یہاں میرے پاس موجود نہیں ہیں تحفا غیبی اس میں ابتداء سن سات سو انسٹھ ہجری سے لے کر سن سات سو ستر ہجری تک کے ملفوظات ہیں اس کے جامع بھی حضرت مولانا زین بدر عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ جملہ ملفوظات وہ ہیں جو حضرت مخدوم جہاں کی حیات ہی میں جمع کیے گئے اور ترتیب پائے ان کے مرتبین کا یہ دعویٰ ہے کہ تہذیب و ترتیب کے بعد مخدوم جہاں کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے اور حضرت جہاں مناسب سمجھتے اس میں اضافہ فرماتے اور جہاں کوئی شعر یا ربائی کے لکھنے میں کوئی غلطی ہوتی تو خود درست فرما دیتے اس لیے ان ملفوظات کے متعلق شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی مکتوبات پہلا مکتوبات صدی دوسرا مکتوبات دو صدی اور تیسرا مکتوبات بست و حشت پہلا مکتوبات صدی جو کہ یہ کتاب ہے مخدوم جہاں کے خاص مرید قاضی شمس الدین حاکم چوسا کے نام ہیں جو اپنی غیر معمولی مشغولیت اور فرائض منصبی کے انجام دہی کی وجہ سے حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضری سے معذور تھے ان کے اسرار پر ان کی تعلیم کے لیے یہ مکتوبات لکھے گئے خود مخدوم جہاں قاضی صاحب کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے وال کے وقت جہاں اوروں پر نوازشیں کیں وہاں ان کو بھی بلا کر فرمایا قاضی شمس الدین کو کیا کہوں قاضی شمس الدین تو میرے فرزند ہیں متعد بار میں نے کبھی ان کو فرزند اور کبھی برادر لکھا ہے انہی کی وجہ سے میرا علم میں درویشی ظاہر ہوا انہی کے لیے مجھ کو کہنا اور لکھنا پڑا ورنہ کون لکھتا مکتوبات تصوف کے تمام اہم مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں اور مکتوب علیح کی سمجھ کے مطابق دلائل و امثال سے بڑے محققانہ انداز میں سمجھائے گئے ہیں یہ مکتوبات سن سات سو سینتالیس ہجری میں سپردے قلم ہوئے مخدوم جہاں کے مرید خاص اور کاتب حضرت مولانا زین بدر عربی رحمت اللہ علیہ نے ان مکتوبات کی نقل اپنے پاس رکھ لی تھی دوسری مکتوبات دو صدی اس کے جامع اور مرتب بھی حضرت زین بدر عربی رحمتہ اللہ علیہ ہیں یہ مکتوبات مختلف مریدوں کے نام لکھے گئے ہیں کسی ایک شخص کے نام سے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض مباحث میں توارد او تکرار پیدا ہو گیا ہے برادرم صبا الدین عبد الرحمن صاحب بزمِ صوفیہ نے مکتوبات کے ایک اور مجموعے کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا آفس میں میرے میں حضرت مخدوم کے مکتوبات کا ایک اور مجموعہ ہے جس میں ایک سو پچیس مکتوبات ہیں اس میں خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام خطوط ہیں ان دونوں کو حضرت مخدوم الملک فرزند کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں جس سے انڈیا آفس کیٹلاگ کے مرتب کو دھوکہ ہوا ہے کہ وہ دونوں حضرات مخدوم الملک کے صاحبزادے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے وہ دونوں مرید ہیں مکتوبات بس و حشت یہ مکتوبات حضرت مخدوم جہاں قد اللہ السلّہ العزیز نے اپنے سب سے زیادہ چہیت اور عزیز مرید حضرت سیدنا مظفر بلخی قد العزیز کو لکھے ہیں جن کے متعلق فرمایا ہے تن مظفر جان شرف الدین جان مظفر تن شرف الدین شرف الدین مظفر مظفر شرف الدین لکھا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا کے نام دو سا سے زیادہ خطوط لکھے تھے مگر حضرت مولانا ان کو عوام کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے وفات کے وقت یہ وسیعت فرمائی تھی کہ یہ تمام خطوط ان کے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اتفاق سے یہ اٹھائیس خطوط الگ رکھے ہوئے تھے جو دفن ہونے سے رو رہ گئے اور کتابی شکل اختیار کر لی ہے نامناسب نہ, نہ ہوگا کہ اگر مکتوبات کے متعلق اہل قلم حضرات اور مشاہیر وقت کے اقوال نقل کر دیے جائیں معین دردائی صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ فرماتے ہیں مخدوم الملک کی تمام تصانیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشل ہدایت ہیں لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے بہوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ سفر صفحہ ایک سو چورانوے سید صباہ الدین عبدالرحمن صاحب بزم صوفیہ فرماتے ہیں مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام اہم مسائل پر مختصر مگر محققانہ مباحث ہیں بہوالہ بزم صوفیہ صفح 377 خلیق احمد نظامی استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ فرماتے ہیں طریقہ فردوسیہ کو ہندوستان میں پروان چڑھانے کا کام شیخ شرف الدین احمد یا منیری رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا ان کے مکتوبات تصوف کا بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں دینی و علمی برتریاں جو حضرت مخدوم کو بارگاہ ربانی سے ارزانی فرمائی گئی ہیں ان سے تو دنیا واقف ہے لیکن کم از کم میرا خیال تو یہی ہے کہ نثر نگاری میں سوری شیرازی کے بعد کسی کا نام ہند ہی نہیں بلکہ ایران میں بھی گر لیا جا سکتا ہے تو شاید وہ بہار کے مخدوم الملک ہی ہو سکتے ہیں مکتوبات کی شکل میں جو ارکام فرمایا ہے فارسی زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی سید زمیر الدین احمد صاحب سیرت الشرف میں لکھتے ہیں اگر ان مکتوبات کے مضمون کو خیال کرو اور ان کی غرض کو سوچو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سارے مکتوبات کا مضمون رشتہ خداوندی, خداوندی اور بندگی ہے بحوالہ سبیلا رشاد جلد اول مولانا صح العزیز فرماتے ہیں حضرت مخدوم کی تصنیفات بہت عالی ہیں آپ کی تمام تصنیفات میں مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی قد العزیز فرماتے ہیں مکتوبات شیخ شرف الدین کو کفر سالہ برکیف دست نمود اور حضرت شیخ شرف الدین کے مکتوبات کے لیے میرے سو سال کے کفر کو میری ہتھیلی پر رکھ کر دکھلا دیا جائے حضرت جلال الدین بخاری قدس اللہ اللہ صزیز فرماتے ہیں حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ایسے ہیں کہ بعض مقامات بھی تک ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے حضرت شاہ عبداللہ شطاری قدس اللہ قد صزیز فرماتے ہیں ہم پر ایک حالت میں انکشاف ہوا یعنی معراج روحانی میں عرش اعظم تک رسائی ہوئی تو ساق عرش بری پر میں نے اقابرین طریقت کے القاب لکھے دیکھے حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین مستور تھا اور حضرت شیخ شرف الدین کا لقب سلطان المحققین درج لوہ نظر آیا پھر حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہ ہو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی پر اصحاب شریعت و طریقت کا اتفاق ہے آگے چل کر لکھتے ہیں بندہ معتقد کس نیست ہمہ بزرگاں اند ما بندہ معتقد سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الدین و دین منیری و بندگی حضرت خواجہ فرید الدین اطار ہستم جائے کہ امی ہر دو بزرگان رسیدہ اند کسے کمتر رسیدہ است او آنچا کہ این ہر دو بزرگان حقائق و دقائق راہ دین بیان کردہ اند کسے بیان نہ کردہ ہست بہوالہ معدن الاسرار سیرت الشرف حضرت احمد لنگر دریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ زہ حوصلہ مخدوم جہاں قد صرح العزیز کے حال و مقالے کے مقام کے حضرت ایشان رابد معلوم ہست اما ہیچ وقت سر سوز ہیرون او نہ نا دانند نا قوت و مقام تمکین کے حضرت ایشان را حاصل شدہ بود دا آن کا یک بار در گرمی وقت سخن فرمودہ اند برائے آنچہ نو ازر کردہ اند بحوالہ مونس القلوب حضرت شاہ محمد غوث گولیاری رحمت اللہ علیہ نے اوراد غوثیہ کے شروع میں سالک کے لیے چند بصیتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرشد حاضر نہ باشد مکتوبات شیخ شرف الدین احمد یا منیری مطالعہ کند تافریب نفس دو سو اس خناس دریا بد مکتوبات کی علمی و ادبی حیثیت مخدوم جہاں کا تبحر علمی کا اعتراف علماء کرام و صوفیاء عظام دونوں کو ہے دونوں کو اس عمر کا اعتراف ہے کہ آپ کا قلم سرموبی حدود شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا مسائل کو سمجھانے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ ایسا ہے کہ نہ صرف سمجھ میں آ جاتا ہے بلکہ دل میں اتر جاتا ہے آچا از دل خیز او دل ریزد اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے یہاں تسنن نہیں ہے جو بات کہتے ہیں اس میں اپنے مخاطب کے فہم و ادراک کا پورا خیال رکھتے ہیں اس لیے کہ ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خوار دیکھ کر جس کا جو رتبہ ہوتا ہے اسی کے مرتبے اور مقام کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جہاں کہیں کسی مبتدی سے وابستہ پڑا ہے وہاں نہ تو عبارت آرائی ہے اور نہ بلند پرداسی سیدھی سادی بات سیدھے سادھے انداز میں بیان کرتے ہیں اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا اور جہاں کہیں منتہی سے کام پڑا ہے وہاں وہ بلند پردازی دقت نظری اور محقق محققانہ انداز بیان پایا جاتا ہے کہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں مولانا شمس الدین کے نام جو خطوط ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مکتوب الہ کا علم محدود ہے برخلاف اس کے جو خطوط حضرت مولانا مظفر بلخی رحمت اللہ علیہ کے نام ہیں ان میں اکثر مقامات ایسے ہیں جو عام فہم نہیں ہیں مخدوم جہاں سے پہلے بھی ملفوظات اور مکتوبات کا دستور موجود تھا مگر بہت ہی محدود تھا ملفوظات اکثر روایتوں اور حکایتوں پر موقوف تھے یعنی علم... ان میں علمی مضامین کا فقدان تھا اس لیے اہل علم حضرات اس کے قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے وہاں جن مسائل پر بھی بحث ہوتی تو ان میں منقولی دلائل سے کام لیا جاتا معقولی دلائل کا گزر نہیں مخدوم جہاں کے نے ملفوظات میں مسائل کے بیان وہ انداز اختیار کیا جس نے ملفوظات کی کایا پلٹ کر رکھ دی محققانہ اور فلسفیانہ انداز میں مسائل کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ہر مکتب خیال کے لوگوں کو پوری پوری تشفی ہو گئی مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں مکتوبات کو اہم موضوعات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا وہ صرف خیریت اور حالات و حاجات کے بیان تک محدود تھے مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مستقل ایک فن بنا دیا جو مضامین میں مستقل طور پر ایک ایک کتاب میں سموئے جا سکتے تھے انہیں ان چھوٹے چھوٹے خطوط میں لکھ کر عام کر دیا زخیم کتابوں میں خواہ مضمون کتنا ہی دلچسپ کیوں نہ ہو پڑھنے میں طبیعت پر گرانی ضرور ہوتی ہے مگر ان مضامین کو مختصر کر کے اس انداز میں لکھا جائے کہ مقصد فوت نہ ہو تو وہ بہت ہی نافع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور مکتوبات ان کی مستقل تصنیفات سے زیادہ شائع ہوئے کیونکہ ملفوظات میں روزمرہ کے تذکرے ہیں اور مکتوبات قدرتی طور پر مختصر ہیں اس لیے اول میں سہولت بیان اور دوسرے میں اختصار ہے برخلاف اس کے مستقل تصانیف میں ان باتوں کا خیال رکھنا ناممکن ہے ان ملفوظات و مکتوبات میں مختوم جہاں کی ذہانت و ذکاوت نمایاں ہے آپ کے خیالات کا اچھوتا پن آپ کی دقت نظری اور پھر آپ کے انداز بیان نے ان کو گنگا جمنی بنا دیا ہے ان کو شروع سے آخر تک تھوڑی دیر میں پڑھا جا سکتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کوئی بات معلوم ہوئی جسے پہلے نہیں جانتے تھے بار بار ان مکتوبات کو پڑھا جائے تب بھی ہر بار یہی محسوس ہوگا کہ آج ایک نئی چیز معلوم ہوئی ہے صاحب سیرت الشرف لکھتے ہیں مکتوبات و ملفوظات کو اٹھا کر دیکھو کہ مخدوم کی یہ خصوصیتیں ان کتابوں میں کیسی درخشاں نظر آتی ہیں اور اس وقت تک نہ صرف بہار میں بلکہ تمام ہندوستان میں اولیت کا تمغہ پائے ہوئے ہیں مخدوم کا ایک ایک مکتوب اور مخدوم کے ملفوظات کی ایک ایک بحث بڑی بڑی ضخیم کتابوں کا کام دیتی ہے اس آزادی شوخی اور قوت کے ساتھ بیان کا حق ادا کیا گیا ہے کہ یہ خاصا طور سے کہا جا سکتا ہے کہ اس طرز بیان کا مخنوم بلا اشتراک کے اجارہ لیے ہوئے تھے به حوال سیرت الشرف صفحة 337 مکتوبات مخدوم جہاں کو اعلیٰ انشا پردازی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اعلی انشا پردازی کی تمام خصوصیات ان میں بدرجائے عتم موجود ہیں زبان کی بے تکلفی محاورات کا بر استعمال روزمرہ تمثیلات، اشارات اور استیارات وغیرہ سے بھی نہایت حسن کے ساتھ کام لیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے جملے فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہیں گویا یہ ادبی جواہر ریزے ہیں جو صفائے قرطاس پر بڑے سلیقے سے سجائے گئے ہیں مزید برا جا بجا فارسی اشعار کے برمحل استعمال سے اس کو لالازار بنا دیا گیا ہے یہ خطوط قلم سنبھال کر نہیں لکھے گئے بلا تکلف خلوص کے ساتھ لکھے گئے ہیں جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے مکتوبات کی زبان نہایت صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے تسن اور تکلف کا دور دور تک پتہ نہیں خالق و مخلوق کا باہمی رشتہ اور اخلاقی انسانی کے متعلق مضامین ان مکتوبات میں افراد سے پائے جاتے ہیں مسئلہ توحید کو جس خوب خوبی کے ساتھ سمجھایا ہے وہ انہی کا حق ہے مخدوم کی تعلیم ان کا اللہ تعالی سے تعلق ان کا مخصوص انداز بیان، یہ وہ عوامل تھے جو مکتوبات کو تکمیل کے درجے تک پہنچا سکے یہ مکتوبات مخدوم جہاں کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں، اس لیے مخدومنہ کی تعلیمات کا ذکر کرنا تحصیل تحصیل حاصل ہے غرض مکتوبات کی علمی و ادبی حیثیت مکمل ہے مکتوبات کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ سارے مکتوبات کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ رشتہ خداوندی اور بندگی ہے اس سلسلے میں جتنے بھی مضامین لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب اسی ایک نکتے کی توضیح و تشریح ہیں یعنی اللہ اور بندے کا رشتہ کیا ہے بندگی کیا ہے اس کے فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں بندہ کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا اور کیسا برتاؤ ہونا چاہیے یہی باتیں ہیں جو مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے دکھائی گئی ہیں اس میں شک نہیں کہ ضمنی طور پر اور بھی بحثیں آئی گئی ہیں جن سے آپ کے علمی تبحر تب کا اندازہ ہوتا ہے مگر مکتوبات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی روح ہے جو سارے مکتوبات میں کار فرما ہے قرآن تفسیر حدیث سیر تاریخ منطق اور فلسفہ وغیرہ جس جس میں بحث کی گئی ہے سب کا سب ایک ہی نقطے کی توضیح و تشریح ہے دنیا کی خرابی ہو آ, یا عمدگی کا حق العباد کا تذکرہ ہو یا حق النفس کا معاشرت و تمدن کا بیان ہو یا علم او جہل کا سب کی غائت و غرض ایک ہی ہے اور سب کی بازگشت اسی اصل کی طرف ہے دنیا سے ادب میں شعر و شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس قدر سوز و گداز اس سے پیدا ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا اس کے علاوہ اسرار و رموز کے اظہار کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں اس لیے بھی اس فن کی اہمیت زیادہ ہے مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم شریعت و طریقت کا چونکہ بیڑا اٹھایا تھا اس لیے انہوں نے اس سے بہت کام لیا ہے عام طور پر یہ سب کو معلوم ہے کہ مخدوم جہاں شاعر نہ تھے مگر ان کے دوہے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کا ذوق رکھتے تھے اس کے علاوہ فارسی کے ایسے اشار بھی ملتے ہیں جو فارسی شعراء کے دوادین میں نہیں ہیں اگر قیاس کیا جائے کہ وہ اشار خود مخدوم جہاں کے ہیں تو بعید ذقل نہ ہوگا جہاں کہیں آپ نے دوسروں کے اشار لکھے ہیں وہاں ذکر کر دیا کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے مگر جہاں کسی کا نام نہیں ہے وہاں اس طرح لکھا ہے کسی دیوانے نے کہا ہے یہ دیوانہ خود مخدوم جہاں ہیں ایک جگہ تو نام کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے شیر ہے شرف زنار و تسبیحت یکے شد تو خواہی خواجہ شخواہی غلام شاہ محمد نعیم فردوسی القادری استاد شعبہ اردو جامعہ سندھ حیدرآباد مغربی پاکستان اب ایک اور دیباچا پیش کیا جا رہا ہے رحیم دیباچا ازم ترجم الحمد صلی اللہ سید محمد عدد خلق کا ودا نفس کا و زینت عرش کا و اما بعد۔ حضرت والد ماجد سید شاہ برہان الدین احمد قدس العزیز کا وصال بارہ سفر تیرہ سو دس ہجری میں ہوا اس وقت میری عمر تقریباً چھ سال کی تھی اور حضرت جد امجد جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی سجادہ نشین مخدوم جہاں قدس سرہ کی مزید شفقت نے فوراً اپنی آغوش تربیت میں مجھے لے لیا جب میں سن شعور کو پہنچا تو پڑھنے لکھنے کی ہدایت ہونے لگی اپنی خاص توجہ سے بذات خود پڑھانا لکھانا شروع کر دیا آپ کے فیض صحبت کا یہ حیرت انگیز اثر ہوا کہ تھوڑے عرصے میں نثر ملہ ظہوری قصائد عرفی ظہر فاریابی گلے فردوس گلے بہشتی مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام مظفر کیمیا سعادت اور مکتوبات صدی وغیرہ کے پڑھنے اور سمجھنے کی پوری استعداد پیدا ہو گئی اس درمیان میں بیت طریقت بھی لے لی اور فیوز باطنی سے سرفراز کیا گیا وقتاََ فوقتاً مسئلہ وحدت الوجود اور حضرات خمس اور تزلات صطہ کی حدیث آتی گئی آپ کی قلبی قوت ان مسائل کو بھی دل نشین کرتی رہی یک زمانہ بدلہ اور چار جمادی الاخر تیرہ سو اکیس ہجری کو آپ کا سایہ عاطفت میرے سر سے اٹھ گیا من بالاثر اسی وقت خیال سرور پیدا ہوا کہ آپ کی سوانح عمری ہی لکھ کر سرمایہ آخرت جمع کروں اور دل بے کو تسلی دوں مگر مکروہات دنیاوی نے ایسا سخت تعاقب کیا کہ فرار کی راہ نہ ملی آخر گھر کے ایک محدود دائرے میں تیرہ سال تک بے مذاقی کی زندگی بسر کرنا پڑی مگر بزرگوں کا فیض رائگاں نہیں جاتا باوجود میری خرابیوں اور تباہ حالیوں کے بھی اس نے تیرہ سو چونتیس ہجری میں اپنا نمایاں اثر ظاہر کیا اور پوری دستگیری ایانت و امداد فرمائی چنانچہ میں نے قلیل مدت میں اس سوانح عمری کے مواد جمع کر کے حیات سبات ایک پرمغز کتاب لکھ ڈالی جو بالفیل زیر تباہ ہے پھر کیا تھا دیوانہ راہ ہوئے بس ہست اب دل پر بے بیکاری بار گزرنے لگی اگر کبھی کبھی شیر و سخن کی طرف دل مائل ہوا تو دو چار غزل لکھ ڈالی یا کبھی کبھی نثر میں جی چاہا تو تباہ آزمائی کر لی مگر اس سے وہ پیاس کب بجتی ہے اور سیری کب حاصل ہوتی ہے طبیعت ان باتوں, باتوں کی متلاشی رہی جن کو سب جن کو سن چکے تھے اور آنکھیں دیکھ چکی تھی چنانچہ میں نے تصوف کی اعلی اعلی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا دیکھا تو ہر ایک کتاب اپنے اپنے رنگ میں خزانہ معرفت نظر آئی یہاں تک کہ مکتوبات صدی حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین سرہو کے دیکھنے کی نوبت آئی اس کے حسن بیان اس کی دل فریبی نے تو مجھے اپنا والا و شادہ بنا لیا اور اس کے رمز و غمز نے بالکل تاب و توان چھین لی پھر اس بات کا خیال کر کے بڑی حسرت اور نہایت درجہ افسوس ہوا کہ جس دیار میں ایسی دولت بے زوال اور ایسے ایسے جواہر بے مثال موجود ہوں اس صوبے اور اس علاقے کے لوگ ایسے غیر مانوس ہوں کہ اردو کتابیں دیکھیں اور چشمہ فیض سے محروم رہیں غور کرنے سے اس کا سبب میرے ذہن میں یہی آیا کہ چونکہ فارسی کا مذاق اب کم ہو گیا ہے دلچسپی اس سے باقی نہیں رہی ہے اس لیے ان کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے حضرت مخدوم کے دور میں اہل علم و شرفا کی زبان فارسی تھی سارے کاروبار اور تعلیم و تعلم میں اسی کو دخل تھا بھاشا بہت کم استعمال ہوتی تھی اب یہ زمانہ ہے کہ اردو زبان کو خود دعوی کمال ہے بیچاری فارسی ترسی کو پوچھتا کون ہے بلکہ میں نے اس کو بھی محسوس کیا کہ عام طور پر علم تصوف اور صوفیوں کے پاک احوال سے تیزی کے ساتھ بے خبری بڑھ رہی ہے اور ایسی ایک گھٹا چھا رہی ہے جو اس آفتاپ کو چھپا لے گی اگر یہی ہوا زوروں پر چلتی رہی تو ایک نہ ایک دن اس کے جھونکے باد سرسر کا کام کریں گے اور باغ طریقت کی بہار کو تاراج کر دیں گے اس کا علاج میری عقل ناقص میں سوا اس کے اور کچھ نہ آیا کہ اس کتاب کا ترجمہ سلیس اردو زبان میں کیا جائے تاکہ عام فہم ہو اور بے تکلف لوگ دیکھ سکیں کیونکہ یہ کہ آب عوامر و نواحی قصص و حکایات رموز اشارات کا ایک بڑا خزانہ ہے کیونکہ یہ کتاب عوامر و نواہی قصص و حکایات رموز و اشارات کا ایک بڑا خزانہ ہے یہ کتاب مبتدی متوسط اور منتحی ہر طبقے والے کے لیے نسخہ اکسیر کا فائدہ رکھتی ہے ہستے قرآن در زبان پارسی ایسی ہی کتابوں کی شان ہوا کرتی ہے اگر قرآن شریف اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری زبانوں میں ترجمہ نہ ہوتا تو غیر ملکی لوگ احکام دین سے بالکل محروم رہتے اسی طرح اب اگر اس کتاب فیض انتصاب کا ترجمہ نہ ہوگا تو برادران اسلام عام طور پر مذاق تصوف سے بے بہرا ہوتے جائیں گے ان خیالات نے مجھ کو ترجمے پر مجبور کیا اور میں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا حضرت مخدوم جہاں کی تصانیف بقول سترہ سو تک پہنچی مگر اس دیار میں آج بھی پینتیس نسخے موجود ہیں اور ہر تصنیف اپنی جگہ پر نہایت قابل قدر ہے ان میں سے شرح آداب المریدین فوائد رکنی معدن المعانی مکتوبات دو صدی مکتوبات بست و حشت اور مکتوبات صدی بہت زیادہ مشہور و معروف تصنیفیں ہیں شرح آداب المریدین ایک ایسی شرح ہے جو پیروں کی رہبری کرتی ہے حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی وردی قدر سرہو صاحب متن عداب المریدین کو بذری الہام اس شرح کی بشارت خاص طور پر ہوئی تھی فوائد رکنی وہ مجموعہ ہے جس کی تفصیل مکتوبات صدی کا جلوہ دکھاتی ہے معدن المعانی جس کو بحر دخار اور دریائے ناپیدہ کنار کہنا کسی طرح نازیبا نہیں مکتوبات دو صدی تصوف میں مفید اور پرحلاوت کتاب ہے میرے پاس اس کا کامل نسخہ کلمی موجود ہے مگر مدبوعہ نسخے میں خدا جانے کیوں باون ترپن مکاتیب کی کمی رہ گئی ہے اس کتاب کو حاجی الحرمین شریفین زاد اللہ شرفا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رکن الدین قدثرہ نے سات سو ہجری میں جمع کیا ہے مکتوبات بس تو ہشت حضرت مولانا امام مظفر قدسر رہو کے نام سے دراصل اس کا مجموعہ دو سو مکتوبات سے زیادہ کا تھا اور حضرت مولانا قدسر رہو کو حکم تھا کہ اغیار کی نظر سے اس کو محفوظ رکھنا چنانچہ آپ اس کو چھپائے رکھتے تھے صاحب منعقب السبیہ بحوالہ برہان العطقیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بمسداق الفقرا کنفسن واحد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدسر رہو کو اپنے نام کے مکتوبات دیکھنے کے لیے دیے سبحان اللہ آپ نے ان سے کس طرح کی لذت عشق پرستی لی ہے اور کس جوش مستی میں فرمایا کہ مکتوبات شیخ شرف الدین کفر ست سالہ مارا برکف دست نمود خیر جب حضرت مولانا قدس رہو کا وقت وصال آیا تو آپ نے وزیت فرما، فرمائی کہ اس خریتہ کو ہمارے ساتھ دفن کر دینا لوگوں نے اپنے علم میں آپ کے حکم کی تعمیل کی مگر ایک شیخ کامل مرد خدا کی جدائی میں کس کے ہوش بجا تھے آخر ایک ملاطفہ چھوٹھی گیا تجہیز و تکفین سے واپس آ کر جو دیکھ، دیکھتے ہیں تو ایک ملاطفہ رکھا پاتے ہیں کھول کر جو دیکھا تو مکتوب کے جواہر ریزے ملے اب دوبارہ مزار میں رکھنے کی ہمت کس کی ہوتی ہے نعمت خدا داد سمجھ کر لوگوں نے ان کی نقلیں کر لیں اب بے حد فوائد حاصل کیے مطبوعہ اور غیر مطبوع دونوں نسخے اس کے موجود ہیں صاحب مناقب الصفیہ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین سرہو کے باب میں فرماتے ہیں کہ دقائق طریقت اور اسرار حقیقت و معرفت کے بیان میں آپ کا پایا بہت بلند ہے ہر مراکب ظہور میں آپ کی تشریح و توضیح و ارادے توضی دار دے شفا کا کام کرتی ہے عشق و محبت کے معاملات میں تو ایسی ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ دل محض ہو جاتا ہے علم تصوف میں آپ کی بے انتہا تصنیفیں ہیں جس وقت شیخ اگر کاکوی اور احمد بہاری سرشاران توحید کی شہادت دلی میں ہوئی تو حضرت مخدوم جہاں نے کمال افسوس کے بعد فرمایا عجب بوت کے آن شہر آباد ان بیماند مخبروں نے سلطان فیروز شاہ تک اس کی خبر پہنچائی سلطان نے بذریائے پروانہ آپ کو طلب کیا اسی یسنا میں سید السادات حضرت سید جلال الدین قدثر رہوں نے اپنے خادم کی معرفت بادشاہ کے ہاں تبرکات بھیجے بادشاہ نے متعجب ہو کر کہا خیریت تو ہے اب کی دفعہ یاد فرمائی ہے اس قدر دیر کیوں ہوئی خادم نے کہا سبب اس کا یہ ہے کہ شیخ شرف الدین منیری کے مکتوبات آج کل مطالعہ میں ہیں اس لیے حضور خلوت میں رہتے ہیں اور وہاں کسی کو جانے آنے کا حکم نہیں یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے فوراً اپنا حکم منسوخ کر دیا پھر صاحب مناقب الصفیہ فرماتے ہیں کہ سید جلال الدین بخاری قدسرہ سے, سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو تو سن شریف زیادہ ہوا کو تو بینی کا وہی ذوق و شوق ہے یا کوئی دوسرا شغل خاص ہے آپ نے فرمایا ہاں ابھی بھی مکتوبات شیخ شرف الدین کا مطالعہ کرتا ہوں سائل نے عرض کی کہ مکتوبات شیخ کیسے ہیں جس سے آپ کو اتنی دلچسپی ہے آپ نے فرمایا ایسے ہی ہیں کہ بعض بعض جگہ اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے حضرت مولانا عبد الحق محدث دہلوی قدسر رہو اخیار الاخیار میں فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں فرماتے تھے کہ حضرت مخدوم کی تصنیفیں بہت عالی ہیں آپ کی تصنیفوں سے مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے اور حق بھی یہی ہے کے اور تصنیفوں کے اعتبار سے اس میں لطافت و شیرینی بے حد ہے آداب شریعت و اسرار حقیقت مکتوبات میں بے انتہا لکھے ہیں آپ کے ملفوظات بھی ہیں جن کو متقدوں نے جمع کیا ہے مگر مکتوبات کی بات ہی کچھ اور ہے اب میں اصل مکتوبات صدی کی طرف پھر رجوع کرتا ہوں حضرت زین بدر عربی قدس سر رہو خادم خاص اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ قاضی شمس الدین حاکم قصبہ چوسا حضرت مخدوم عظمت اللہ کے مریدوں میں سے تھے متعد عریضہ ان ان کے گزرے کے شرف حضوری مجلس سے موانع روزگار نے محروم رکھا ہے اگر علم سلوک میں بقدر فہم اس ناچیز کی کوئی کتاب لکھ کر بھیج ذری حوائدیمسور شفقت قبول کی گئی اور مراتب او مقامات سالکان و احوال و معاملات مریدان کا لحاظ رکھ کر دو باب توحید او تفرید او ارادت حقیقت او معرفت عشق و محبت گردش درش کشش او کوشش شریعت و طریقت بندائے بودن او بندگی کردن سلامتی او ملامتی شیخی او مریدی سات سو سینتالیس ہجری میں وقتاً فوقتاً خطۂ بہار پور بہار سے قاضی صاحب کے پاس یہ مکاتیب روانہ فرمائے گئے بندائے درگاہ و خدام و احباب نے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان کی نقل کر لی تاکہ طالبان اسرار اور صادقان روزگار ان سے سرمایہ دینی جمع کریں اور سعادت ابدی اور دولت سرمدی حاصل کیا کریں بحمد یہی غرض اور یہی نیت اس مترجم کیچ میرس کی بھی ہے کہ برادران عالم طریقت او برادران اسلام کو دینی اور دنیاوی فائدہ اس ترجمہ سے حاصل ہو حیات سباط جو میں نے لکھی ہے وہ مستقل خاص انداز کی کتاب ہے اپنے خیال کے موافق جس طرح چاہا اس میں رنگ آمیزی کی ہے مگر ترجمہ جو میں نے کیا ہے وہ آخر ترجمہ ہے اور ترجمہ بھی کسی کا مکتوبِ صدی کا اور ترجمہ بھی کس کا مکتوب صدی کا اور مکتوبات بھی کس کے مخدوم الملک کے اس لیے متن و ترجمہ میں جو فرق ہوگا وہ ظاہر ہے لیکن یہ کمی قابل گرفت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر بہتر تصنیف کا ترجمہ بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ لکھے متن کے اعتبار سے ضرور پست ہوگا دیکھنے کے لائق یہ بات ضرور ہے کہ جو ترجمہ لکھا گیا ہے اسے بہتر اسلوب میں لکھنا آسان ہے یا مشکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف فرزندیت کی نسبت کام کر رہی ہے ورنہ کہاں مکتوب کہاں میں اور کہاں یہ ترجمہ جس طرح حضرت مخدوم کی ذات میری فکر سے برتر ہے اسی طرح آپ کی تصانیف بھی میری عقل و فہم سے باہر غایت شفقت میں بار بار میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے فضائل کے مناقب سارے جہاں پر تمام کرتا رہوں اور آپ کے اوصاف و احوال سے تمام دنیا کو آگاہ کیا کروں اگرچہ انگنتی ان گنتی کے ورقوں میں, میں اس کا موقع کم ہے یہ مختصر دیباچہ اس تفصیل کا متحمل کہاں مگر ضروری احوال لکھنا فرض راہ بھی ہے اس لیے اجمالن لکھتا ہوں حضرت مخدوم کے علمی کی کچھ انتہا نہ تھی معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی شروع و حواشی برضبان عربی بڑی بڑی کتابوں پر عرب و شام میں موجود ہیں اور ملفوظات بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی معلومات کی کوئی حد نہ تھی کیسے کیسے مشکل اور مختلف سوال کرتے تھے اور آپ برجستہ جواب شافی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ تعبیر گوئی جو ایک جزو نبوت ہے اس میں آپ کو اس قدر دخل تھا کہ اپنے وقت کے ابن سیرین سمجھے جاتے تھے مادن المعانی میں تعبیر خواب کا خاص ایک باب ہے حضرت عبد القدس گنگوہی سرہو اپنے مکتوبات صد و دم میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے کتب روزگار شیخ خواجگی صدھوری کی زبان مبارک سے سنا آپ نے شیخ المشائخ علامہ سوری کدو اطقی شیخ کی زبان مبارک سے سنا اور آپ نے اپنے پیر قطب القتاب حجت الحق علالخلق شیخ محمد عیسی قدس رہو کے زبان مبارک سے سنا تعبیر گوئی مخدوم جہاں کتب زماں شیخ شرف الدین یاحیہ منیری قدسرو پر ختم ہو گئی حضرت شاہ عزیز اللہ بنارسی کہ روحی رحمت اللہ علیہ عہد شاہ جہانی میں تشریف رکھتے تھے اپنی کتاب میں جس کا نام گوہرستان شاہ ہے تحریر فرماتے ہیں کہ فضائل حضرت مخدوم جہاں کے متعلق قدر جامع اور مانی خیز الفاظ میں حضرت عبداللہ شطار قدسر رہو نے بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک حالت میں عالم انکشاف کھلا اس میں روحی میں عرش اعظم تک رسائی ہوئی سابق ساک عرش بنی پر میں نے اکابرین نے طریقت کے القاب لکھے دیکھے حضرت باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا لقب سلطان العارفین مستور تھا اور مخدوم شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سلطان سلطان المحقین درج لوہ نظر آیا اور ان آنکھوں نے دیکھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی پر اصحاب شریعت و طریقت کا اتفاق ہے آپ کے نزدیک اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی شے ذلیل تر او خوار تر نہ تھی اس قدر آپ میں فراخ حوصلگی تھی کہ اللہ کے سوا مقصود ذہنی تھا ہی نہیں دنیا اور دولت دنیا عقبہ اور نعمت اقبا سب کی سب نظر میں ہیچ تھیں نفس کشی کی حد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ چالیس سال تعام سے قوت شامہ تک مزانہ نہ لے سکی اب بارہ برس تک آپ کو ہوائی ضروری کے متعلق حاجت نہ پڑی جس زمانے میں آپ اس ریاست شاقہ میں سرگرم تھے سید العارفین، سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے آپ تک پہنچے شرف زیارت سے مشرف ہوئے اندت تذکرہ سید العارفین نے سوال کیا کہ سالک کی رسائی مقام سمدیت تک ہو سکتی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں آپ یہاں تشریف رکھیں تو ممکن ہے کہ یہ راز منکشف ہو جائے چنانچہ سید العارفین چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں رہے خیال کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حاجت بشری آپ میں بالکلیہ باقی نہیں رہی ہے یہ معاملہ دیکھ کر وہ اقدہ کھل گیا اور وہ مشکل حل ہو گئی دل میں جو خدشہ تھا وہ بھی رفع ہو گیا پھر تو اس قدر گرویدہ ہوئے کہ سند خرقہ خلافت آپ سے حاصل کی اور بے انتہا فیوز و برکات اس مرشد کامل کی صحبت سے جمع کیے ان مرحلوں کے بعد اجازت ملی اور سید العارفین آپ سے رخصت ہو کر واپس آئے پھر تحریر فرماتے ہیں کہ ہنگامے ریاضت ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بیس بیس روز تک آپ کی روح مبارک کو معراج ہوا کرتی اور جس میں شریف محض بے حس اور حرکت پڑا رہتا چنانچہ ایک دفعہ لوگوں نے جو اس حال میں آپ کو دیکھا تو یہ سمجھے کہ اس جہان سے تشریف لے گئے خیر آپ کو اس مقام سے جب نزول ہوا تو اجز و انکسار آپ نے ضوف پیری وغیرہ کی معذرت پیش کی سید شاہ نجم الدین احمد فردوسی خانقاہ بہار شریف ضلع پٹنہ اب آخری دیباچہ پیش کیا جا رہا ہے دیباچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے انتہا حمد اور تمام تعریف اس دربار کبریائی کی کے لیے خاص ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو اپنے مشاہدۂ جمال باکمال کے انوار اور جلال لا یزال کے مقاشفے سے آراستہ فرمایا اور اپنے عجوبہ نظاروں اور نادر اسرار غیبی کے مطالعے میں محو و مستغرق کر دیا اور ان کے دلوں کو اپنی تجلیات کی پاکیزہ شراب سے سرشار فرما کر ایسا مست کیا کہ وہ خود سے بے خود ہو گئے اور اپنے شہود احدیت اہدیت کے نور کو ان کی ظاہری اور مادی آنکھوں سے دکھا دیا اور اپنی ذات کو ایسی شان میں متعین فرما معین فرمایا کہ وہ ظہور نور کے غلبے میں خود کو مخلوق کو اور جان و جہاں کو مادوم تصور کرنے لگے انہوں نے دیکھا تو اسے دیکھا دیکھتے ہی چلے گئے چلے تو اس کے ساتھ چلے لیا تو اس سے لیا اور کہا تو اس سے کہا شیر یہاں ہم ہے نہ میں ہوں اور نہ یہ ہے اور نہ وہ کوئی وہی پہلے بھی تھا اور بس وہی ہے اور وہی ہوگا اور ہزار ہا ہزار، درود اور اکمل سلام سردارِ عاشقان اور تاجِ سرِ عارفان سرِ عارفان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ پاک پر ہو جن کے طفیل اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو نبوت کا لباس پہنایا اور جن کے صدقے میں اپنے اولیاء رحمت اللہ علیہ کو خلعت اور ولایت سے سرفرہ آراستہ کیا اگر وہ نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ نہ آسمان ہوتا نہ فرشتے اگر وہ نہ آتے تو کون آتا نہ آدم علیہ السلام آتے نہ آدمی اور وہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ تعالی نے مکان لامکاں اور مقام قرب و کرامت میں ہزارہ شان بندگی بزرگی کے ساتھ اس طرح لباس محرمیت پہنایا کہ کوئی فرشتہ نبی یا ولی اس سے واقف نہ ہو سکا اور ان کے خیمائے جلال کو صحرائے وجود کائنات میں نصب کیا اور عالم وجود کے دربار میں مخلوقات کو ان کا خادم بنایا اور درود و سلام کے فیضان کی خوشبوئیں ان کے آل، اہلِ بیت اور اصحاب پر جو اس منور ماہ کامل کے سامنے روشن ستارے اور تابان سیارے تھے نیز علماء شریعت یا پیران طریقت اور کاملان حقیقت پر جو ان کے وارث ہیں خاص کر نعمتوں اور مہربانیوں کو دیکھنے والے اللہ پاک کے دربار میں شفے کی عادت رکھنے والے نثار زمانہ ہمارے مولانا مخدوم و استاد راہ خدا کے پیر و مرشد قطبوں کے قطب عارفوں کے بادشاہ شرف الحق شرف الحقیقت شرف الحدایت یعنی شیخ حضرت شرف الدین احمد یاہیا منیری پر اللہ تعالیٰ آپ کی طویل زندگی سے مسلمانوں کو فیضیاب اور آپ کے دیدار کی نعمت سے مومنوں کو سرفراز رکھے حمد و درود کے بعد ناچیز بندہ زین بدر عربی کہتا ہے کہ جب قاضی شمس الدین حاکم قصبہ چوسا نے جو آپ کے مرید ہیں مسلسل اور بار بار درخواست کی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیچارہ وقت کی مجبوریوں اور زمانے کی معذوریوں کی وجہ سے اپنے مخدوم کی مجلس سے دور اور پیر کے فیض خدمت سے جو دینی اور دنیاوی علوم کے حصول کا ذریعہ ہے محروم ہو گیا ہے آجزی سے التماس کرتا ہے کہ علم سلوک کے ہر باب میں اس بندے کی سمجھ کے موافق اگر کچھ تحریر کیا جائے تو اپنا حصہ اور ذوق حاصل کرے اس ضرورت کی بنا پر یہ چند سطرے حاجت براری کی حد تک سائل کے سوال پورا کرنے کے لیے حضرت بندگی مخدوم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمائے سالک کے مراتب و مقامات اور مریدوں کے احوال و معاملات میں توبہ و ارادت توحید و معرفت عشق و محبت سلوک و طریقت مجاہدہ و جذبہ بندہ ہونا اور بندگی کرنا تجرید و تفرید سلامتی و ملامتی اور پیری مریدی وغیرہ کو مریدوں اور سالقوں کی ضرورت کے مطابق مناسب دلیلوں میں بزرگوں کی حکایات اور کسی قدر ان کے احوال و اعمال کو اپنے قلم شفقت سے تحریر فرمایا اور مختلف اوقات میں خطائے بہار سے اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے سن 747 سو ہجری میں سائل مسک کو کچھ ارسال فرمایا اور آپ کے خادموں اور خدمت گاروں نے جو اس وقت وہاں حاضر تھے ان مکتوبات کو نقل کر کے اس مجموعے کو اسی ترتیب سے مرتب کر لیا تاکہ جب توفیق رفیق ان کے شامل حال ہو تو ان کو عمل پر آمادہ کرے اور بھیدوں کو تلاش کرنے اور صد کو خلوص رکھنے والے اس دولت حاصل کریں اور اس کو سعادت ابدی اور نعمت سرمدی تصور کریں اور اس جہان کے درجات کی ترقی اور اس کے لیے اپنا مونس جانیں اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے قطع قاضی سرے نشانہ ہوا اور عام لوگ پاتے ہیں اس خزانہ غیبی سے مت دعا ایک خزرہ اس خزانے سے مجھ کو بھی بخش دے اے بو سے پر ہوں دل میرا کھوٹا ہے اے خدا تیری رحمت الہی بے قرآں ہے مجھے ایک قطرہ اس کا دو جہاں ہے گناہ لے آئیں اگر سارے گنہگار تو اس دریا میں دھل جائیں وہ یکبار نہیں ہوتا مقدر تیرا دریا چمک جاتا ہے ہر مقصد جہاں کا زین بدر عربی عرب اس کے بعد کتاب مکتوبات صدی کے پہلے مکتوب کا آغاز کرتے ہیں